احمدیت زندہ بار زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد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 آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمد زندہ باد احمد زندہ باد احمد زندہ باد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 احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد اہم زندہ باد زندہ باد زندہ باد Zindabad Zindabad Zindabad I pray to Allah from the Most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 اور حق کو باطل کے ساتھ ملا جلا نہ دو اور نہ تم حق کو چھپانے والے ہو جاؤ اور تم علم رکھتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو ماز تائم کرو اور ذکات ادا کرو اور سب اتحاد کرنے والوں کے ساتھ اتحاد کرونا پوسک افلا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو آخر تم عقل کیوں نہیں کرتے تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو اور یقیناً نماز آرضی کرنے والوں کے سوا سب پر بھوجن ہے اندی وہ لوگ جو توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یارو خودی سے بھی آؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف باطل سے میرے دل کی ہٹا میں نے ہوش سنبھالی ہے کبھی ایسی نعت حضرت وسیم علیہ صلاح و السلام کی نعتوں کے بعد نہ سنی نہ کبھی دیکھی اور میرا خیال ہے ہمیشہ کے لیے یہ نعت حضرت میر صاحب کو ایک خراج تحصیل پیش کرتی رہے گی علیکم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمین اکرم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو ایم دیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے انیس احمد صاحب کے ساتھ جو کنٹرولز پہ ہیں سامعین آج کا ہمارا پروگرام ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے اور وہ یہ ہے کہ آج ہماری ہمیں ریڈیو ایم دیا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے پورے چوبیس سال مکمل ہو گئے ہیں تیئیس مارچ انیس سو کو یہ پروگرام جو تھا یہ باضابطہ طور پر ٹورنٹو کی مارکیٹ میں شروع ہوا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال کرتے کرتے اب چوبیس سال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئے ہیں دو ہزار میں ہم نے یہ پروگرام آپ کے لیے براہ راست کرنا شروع کیا اس سے پہلے ریکارڈنگ ہوتی تھی ریکارڈڈ پروگرام تھا اور سن دو ہزار سے براہ راست جو پروگرام ہے جس میں آپ فون کرتے ہیں آپ کے اپنے سوال کے جواب دیتے ہیں اس نوعیت پہ اس پروگرام کو ہم نے چینج کیا اور یہ صورت کم و بیش ہماری آج آپ کے ساتھ جو محو گفتگو ہیں وہ اس طریق پر ہیں ہمارے پروگرام کا مقصد پہلے دن سے یہی ہے کہ اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور ان سوالات کے جوابات دینا جو آپ کے ذہن میں اسلام سے متعلق یا احمدیت سے متعلق ہوں اور یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علمات تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے بہت ہی پیارے اور محترم ساتھی محترم مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہے مصبا بلوچ صاحب آج کے پروگرام میں علیکم ورحمت جی السلام علیکم و اللہ و برکاتہ جی وعلیکم السّلام و اللہ مصباح بلوچ صاحب جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی جماعت احمدیہ میں بطور مبلک کے خدمات انجام دیتے ہیں آج کل ان کی تقرری جامع احمدیہ کینیڈا میں ہے جہاں یہ بطور پروفیسر کے خدمات انجام دیتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلاۃ والسلام کے مختلف کتب مختلف رسالہ جات مختلف اشتہارات جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں آپ کے سامنے ان کو رکھتے ہیں اس پہ اس کا تعارف پیش کرتے ہیں اس سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں اور اسی حوالے سے سوالات جو ہیں ان کے جوابات بھی دیتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پروگرام کو چوبیس سال مکمل ہو گئے ہیں اور اس لحاظ سے ہم تھوڑی سے اس پروگرام میں تبدیلی کریں گے تبدیلی سے یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے لوگوں کو اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات کروائیں گے آن ایئر یعنی اس کے ذریعے جو ریڈیو امدیا کے تعلق میں جن کا تعلق ہے خاص طور پر ریڈیو امدیا کینیڈا کے حوالے سے اور یہ ہم انشاءاللہ شاء ساڑھے آٹھ بجے کے بعد آپ کی خدمت میں جیسے جیسے وہ لوگ آن ایئر آئیں گے آپ کے ساتھ ہم ان کی گفتگو کروائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ ریڈیو آم دیا کیسے شروع ہوا کیا مشکلات تھیں اور یہ امید ہے آپ کے لیے باعث دلچسپی ہوگا خاص طور پہ ہمارے ان سامعین کے لیے جو ہمارا پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں اور اکثر کو لیکن یہ نہیں پتا کہ اس پروگرام کی تاریخ کیا ہے تو اس پہ گفتگو آگے چل کے ہوگی پہلے آج کا ہمارا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں اس کا طریق ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ جو افتتاحی کلمات ہیں ان کو سنیں اس کے بعد ہم سٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں ای میل کا جو ہمارا پورٹل ہے اس کو کھولتے ہیں اور آپ کے سوالات جو ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی مصباح بلوچ صاحب بسم اللہ جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ علی محمد ولا علی محمد وبارک وسلم انََََََََََََق حمید و مجيد جیسا کہ ابھی تعارف میں بتایا گیا ہے کہ یہ پروگرام آج کا دن جو ہے وہ مسیح معود علیہ السلام کی تحریرات کے حوالے سے سامین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جن کو ہم مسیح معود اور امام مہدی مانتے ہیں ان کی جو کتابیں ہیں یا دیگر تحریرات ہیں ان میں سے کچھ حصہ ہم پیش کرتے ہیں چنانچہ آج بھی آج کے پروگرام کے لیے مسیح محدود اسلام کا ایک مکتوب ایک خط جو ہے اس کا ذکر میں اپنے اس پروگرام میں کر رہا ہوں یہ خط حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے سن اٹھارہ سو پچانوے میں لکھا تھا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تحریرات جو ہیں وہ جہاں کتاب آپ کی کتابیں جہاں محفوظ ہیں وہاں جو خط حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے مختلف احباب کو لکھے تھے اس میں سے ایک حصہ ان ان کے خطوں کا جواب ہوتا تھا یعنی پہلے باہر سے کوئی خط آتا تھا اس میں کوئی سوال یا کوئی مسئلہ یا کوئی اور علمی یا کوئی اور موضوع ہوتا تھا تو اس کے جواب حضرت مسیح محدودیہ السلام دیتے تھے خط کے ذریعے اور بعض دفعہ خود اپنی طرف سے حضرت مسیح محدیہ السلام خط لکھتے تھے تو اس میں جتنے بھی خط بعد میں بعد میں جو اس پر کام کرنے والے تھے ان کو موقع ملا اور انہوں نے اکٹھے کرنا شروع کیے تو اس میں تقریباً چار جلدیں جو ہیں وہ اب تک شائع ہو چکی ہیں مزید کچھ جلدوں پر کام جاری ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ مستقبل میں چھپ کر محفوظ ہو جائیں گے تو ان مکتوبات میں مختلف قسم کے نام موجود ہیں جن کو حضور خط لکھے ایک تو احمدی احباب تھے ان کے نام حضرت مسیح محدّ السلام کے مکتوبات ہیں پھر بعض دوسرے غیر احمدی مسلمان بھائی جو ہیں ان کے نام حضرت مسیح اسلام کے خط ہیں بعض عیسائی حضرات کے نام خط ہیں بعض ہندو صاحبان کے نام خط ہیں تو یہ سارے خط جو ہیں مکتوبات ہیں احمد کے نام سے جماعت لٹریچر میں محفوظ ہیں آج جس خط کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اٹھارہ سو پچانوے میں ادمسی محدود السلام نے لکھا اور یہ خط لکھا آپ نے امیر کابل کے نام یعنی افغانستان کے جو امیر تھے بادشاہ تھے اس وقت ان کے نام آپ نے اٹھارہ سو پچانوے میں یہ خط لکھا اور یہ فارسی زبان میں خط تھا جو كہ گیا اور بعد میں پھر اس کا ترجمہ اردو میں کر کے شائع کیا گیا تو آج صرف اردو ترجمہ ہی ہم یہاں پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اكابرین کو خط لکھنا اور اس میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی دعوت دینا اور وہ پہنچانا یہ سنت امبیا ہے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر عمل کیا ہوا ہے صلی ادیبیہ کے بعد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوبات لکھے مختلف بادشاہوں کو مصر کے بادشاہ تھے روم کے بادشاہ تھے ایران کے بادشاہ تھے حبشہ کے بادشاہ تھے ان کے نام آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے او یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے تو اس لحاظ سے نسی مودیہ السلام نے بھی جو کہ آ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی آئے تھے اس زمانے میں اسلام کے پیغام کو زندہ کرنے کے لیے تو آپ نے بھی اپنے آقا اور مولا آ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں یہ بعض بکتوباد جو ہیں وہ اس وقت کی بعض صاحب اقتدار شخصیات کو لکھے ہیں تو اس میں جو امیر افغانستان تھے اس وقت ان کے نام مسیح محدود السلام کا یہ خط ہے جو اٹھارہ سو پچانوے میں لکھا گیا جی اس میں آپ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی اللہ رسول الکریم ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں آگے آپ لکھتے ہیں بہذور امیر ذیل سبحانی مظہر تفضلات یزدانی شاہ ممالک کابل بعد دعوات سلام و رحمت و برکت کے باعث اس خط لکھنے کا وہ فطرت انسانی کا خاصہ ہے کہ جب کسی چشمہ شیرین کی خبر سنتا ہے کہ اس میں انسان کے لیے بہت فائد ہیں تو اس کی طرف رغبت اور محبت پیدا ہوتی ہے پھر وہ رغبت دل سے نکل کر عضاب پر اثر کرتی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس چشمے کی طرف دوڑے اور اس کو دیکھے اور اس کے میٹھے پانی سے فائدہ اٹھائے اور سیراب ہو جائے اسی طرح جب اخلاق فاضلہ اور عادات کریمانہ اور ہمدردی اسلام و مسلمین اس بادشاہ نیک خصال نیک کی اطلاع ہندوستان میں جا بجا ہوئی تو یہ آگے سارا مضمون چل رہا ہے اس کو میں چھوڑتا ہوں آگے جو پیغام حضر مسیح محدود علیہ السلام نے دیا ہے ہاں جی وہاں سے میں شروع کر دیا یہاں آگے عضو لکھتے ہیں چونکہ اس زمانے میں فتنہ علماء نصارہ کا تھا اور مدار کار سلیپ پرستی کے توڑنے پر تھا اس واسطے یہ بندہ درگاہ الہی مسیح علیہ السلام کے قدم پر بھیجا گیا تا وہ پیشگوئی بطور بروز پوری ہو کہ جو عوام میں مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی بابت مشہور ہے قرآن شریف صاف ہدایت فرماتا ہے کہ دنیا سے جو کوئی گیا وہ گیا پھر آنا اس کا دنیا میں ممکن نہیں البتہ ارواح گزشتہ بطور بروز دنیا میں آتی ہیں یعنی ایک شخص ان کی طبیعت کے موافق پیدا کیا جاتا ہے اس واسطے خدا کے ہاں اس ظہور اس کا ظہور اسی کا ظہور سمجھا جاتا ہے دوبارہ آنے کا یہی طریق ہے کہ صوفیوں کی اصطلاح میں اس کو بروز کہتے ہیں ورنہ اگر مردوں کا دوبارہ آنا روا ہوتا تو ہم کو بنسبت نسبت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے حضرت سید الورا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ضرورت تھی پھر آگے آپ لکھتے ہیں کہ وہ آدمی سخت خطا پر ہیں جنہوں نے ایسا سمجھا ہوا ہے کہ اب تک عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے قرآن بار بار مسیح کی وفات کا ذکر کرتا ہے اور حدیث معراج نبوی کی جو صحیح بخاری میں پانچ جگہ موجود ہے اس کو مردوں میں بتاتی ہے پس وہ کس طرح سے زندہ ہے لہٰذا اعتقاد حیاتِ مسیح کا رکھنا قرآن اور حدیث کے برخلاف چلنا ہے آیت کریمہ صورت الماہدہ ایک سو اٹھارہ سے بصراحت یہ بات معلوم ہوتی ہے اے یہ وہی آیت ہے فلمہ توفع تن کنتا ترقی بالہم اس سے بصراحت یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نصارہ نے اپنے مذہب کو عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد خراب کیا ہے نہ کہ ان کی زندگی میں بالفرض اگر عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں تو ہمیں لازم ہے کہ ہم اس بات کا بھی اقرار کریں کہ اس وقت تک نصارہ نے اپنے مذہب کو خراب نہیں کیا اور بالکل ثواب پر ہیں بس جو کوئی قرآن کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہے اسے ضروری ہے کہ وہ مسیح کی وفات پر بھی ایمان لائے اور یہ بیان ہمارے ان دلائل میں سب سے اے. میں سے بہت تھوڑا سا حصہ ہے جن کو ہم نے اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے جسے تفصیل سے دیکھنا منظور ہو وہ ہماری کتابوں میں تلاش کریں پھر آپ لکھتے ہیں کہ القصہ ضرور تھا کہ آخر زمانے میں اسی امت میں سے ایک ایسا شخص نکلے جس کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ مشابہ ہو اور حدیث کثر سلیب جو صحیح بخاری میں موجود ہے بلند آواز سے کہہ رہی ہے کہ ایسے شخص کا آنا نصارہ کے غلبے کے وقت ہوگا اور ہر دانشمن جانتا ہے کہ ہمارے زمانے میں نصارہ کا غلبہ روئے زمین پر ایسا ہے کہ اس کی نظیر پہلے زمانوں میں نہیں پائی جاتی جا آپ مزید لکھتے ہیں پس اس کے بعد وہ کون سا نشان ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جس سے یقین یا شک تک پیدا ہو سکے کہ کوئی دوسرا دجال ان سے بڑا کسی گار میں چھپا ہوا ہے ساتھ اس کے چاند اور سورج کو گرہن لگنا جو اس ہمارے ملک میں ہوا ہے یہ نشان ظہور اس مہدی کا ہے جو کتاب دار کتنی میں امام باقر کی حدیث سے موصوم ہے پھر آپ لکھتے ہیں کہ یہ خدا کی عادت ہے یہ جس قسم کا فساد زمین پر غالب آتا ہے اسی کے مناسب حال مجدد زمین پر پیدا ہوتا ہے بس جس کی آنکھ ہے وہ دیکھے کہ اس زمانے میں آتش فساد کس قسم کی بھڑکی ہے اور کون سی قوم ہے جس نے تبر ہاتھ میں لے کر اسلام پر حملہ کیا ہے کن کو اسلام کے واسطے غیرت ہے وہ فکر کریں کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا غلط اور آیا یہ ضروری نہ تھا کہ تیرہویں صدی کے اختتام پر جس میں کے فتنوں کی بنیاد رکھی گئی چودھویں صدی کے سر پر رحمت الہی تجدیدِ دین کے لیے متوجہ ہوئی اور اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ کیوں اس عاجز کو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر بھیجا گیا ہے کیونکہ فتنے کی صورت ایسی ہی روحانیت کو چاہتی تھی جبکہ مجھے قوم مسیح کے لیے حکم حکم دیا گیا ہے تو مسلحتا میرا نام ابن مریم رکھا گیا آسمان سے نشان ظاہر ہوتے ہیں اور زمین پکارتی ہے کہ وہ وقت آ گیا میری تصدیق کے لیے یہ دو گواہ موجود ہیں اسی واسطے خداون کریم نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا اور یہ کام خداوند حکیم و علیم کا ہے اور انسان کی نظر میں عجیب آگے آپ مزید لکھتے ہیں یہ تقریباً پانچ چھ صفحات کا خط ہے اتنا تفصیلی خط مسیح خطمسی عدل نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے فارسی زبان میں افغانستان کے امیر کو جو اس وقت تھے تو اس سے بھی آپ کے دل میں جو تبلیغ کا جوش ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کو تبلیغی خطوط لکھے ہیں تو اس میں یہ خط امیر افغانستان کو اپنے نے اٹھارہ سو پچانوے میں یہ لکھا ہے تو اس میں جی آگے آپ لکھتے ہیں کہ اے شاہ کابل اگر آپ آج میری باتیں سنیں اور ہماری امداد کے واسطے اپنے مال سے مستعد ہوں تو ہم دعا کریں گے کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے وہ تجھے بخشے اور برائیوں سے محفوظ رکھے اور تیری عمر و زندگی میں برکت بخشے اور اگر کسی کو ہمارے دعوے کی سچائی میں تعمل ہو تو اس کو اسلام کے سچا ہونے میں تو کوئی تعمل نہیں ہوگا چونکہ یہ کام اسلام کا ہے اور یہ خدمت دین کی خدمت ہے اس واسطے ہمارے وجود اور دعووں کو درمیان میں نہ سمجھنا چاہیے اور اسلام کی امداد کے واسطے خالص نیت کرنی چاہیے اور تائید بصب محبت حضرت سید المرسن کی کرنی چاہیے اے بادشاہ اللہ تجھے اور تجھ میں اور تجھ پر اور تیرے لیے برکت دے جان لیں کہ یہ وقت امداد کا ہے بس اپنے واسطے ذخیرہ یا جمع کر لیں کیونکہ میں آپ کو نیک بختوں سے دیکھتا ہوں اگر اس وقت کوئی آپ کا غیر سبقت لے گیا تو بس آپ کا غیر سبقت لے گیا اور سبقت کرنے والے اللہ کے نزديك سبقت کرنے والے ہیں اور اللہ کسی كو كسى كے ادر كو ضائع اور اللہ تعالی کی قسم میں اللہ تعالی کی طرف سے معمور ہوں میرے باطن وہ میرے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے اور اسی نے مجھے اس صدی کے سر پر دین کے تازہ کرنے کے لیے اٹھایا ہے اس نے دیکھا کہ زمین ساری بگڑ گئی ہے اور گمراہی کے طریقے بہت پھیل گئے ہیں اور دیانت بہت تھوڑی ہے اور خیانت بہت اور اس نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو دین کے تازہ کرنے کے لیے چنا یہ خدا کا ہم پر اور ہمارے بھائی مسلمانوں پر فضل ہے بس ان لوگوں پر حسرت ہے جو وقتوں کو نہیں پہچانتے اور اللہ کے دنوں کو نہیں دیکھتے اور غفلت اور سستی کرتے ہیں اور ان کا کوئی شغل نہیں سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو کافر بنائیں اور سچے کو جھٹلائیں اور اللہ کے لیے فکر کرتے ہوئے نہیں ٹھہرتے اور متقیوں کے طریق اختیار نہیں کرتے پھر آپ لکھتے ہیں کہ ہم خدا کے فضل سے مومن ہیں اور اللہ پر اور اس کی کتاب قرآن پر اور رسول خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم تہ دل سے گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے اعتقاد اور ہم انہی عقائد پر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور ہم سچے ہیں اس نے اپنے ایک بندے کو اپنے وقت پر بطور مجدد پیدا کیا ہے کیا تم خدا کے کام سے تعجب کرتے ہو اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے اور نصارہ نے حیاتِ مسیح کے سبب فتنہ برپا کیا اور کفرے سری میں گر گئے آخر پہ آپ لکھتے ہیں کہ بس قریب ہے کہ میری اس بات کا ذکر پھیلے اور میں اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے سپور کرتا ہوں اور میرا شکوہ اپنے فکر و غم کا کسی سے نہیں سوائے اللہ کے وہ میرا رب ہے میں تو اسی پر میں نے تو اسی پر توقل کیا ہے وہ مجھے بلند کرے گا اور مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا اور مجھے عزت دے گا اور ذلت نہیں دے گا اور جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ خطا پر تھے اور ہماری آخری دعا یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف خدا کے واسطے ہے اور وہ تمام عالموں کا عالموں کا پالنے والا ہے تو یہ وہ خط ہے جس کے کچھ حصے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے تو یہ خط حضرت وسیح محدود علیہ السلام نے اٹھارہ سو پچانوے میں لکھا تھا جو اس وقت کے امیر تھے امیر عبدالرحمان خان یہ امیر تھے اس وقت افغانستان کے تو انیس سو ایک میں ان کی وفات ہوئی تو ان کی وفات سے تقریباً چھ سال پہلے اٹھارہ سو پچانوے میں حضرت اقدس مسیح مودیہ السلام نے ان کو اپنے دعوے کے متعلق بذریعہ خط تبلیغ کی اور ان کو اس مالی جہاد میں حصہ لینے کی تحریک کی جس کی خاطر اردم مسیح محدود علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے تھے تو تاکہ وہ علم آپ جلد سے جلد ساری دنیا تک پھیلا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے تو یہ بڑا شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارم مسی محدود علیہ السلام کو ایک ایسا کام کرنے کی توفیق دی جو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں کر چکے تھے تو یہ ہم نے علیہ السلام کا ایک تبلیغی خط ہے جو اٹھارہ سو پچانوے میں آپ نے امیر عبدالرحمٰن خان جو اس وقت افغانستان کے امیر تھے ان کے نام لکھا تو یہ فارسی میں خط ہے جس کا ہم نے اردو عیصہ اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کیا ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سامنے انہوں نے ابھی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ و اسلام کے ایک فارسی خط کا ترجمہ پیش کیا یہ خط امیر افغانستان کے نام لکھا گیا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے اور کس طرح افغانستان کے امیر صاحب کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ اس کو اس کی طرف آئیں جی سامن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ایم دیا کے ریڈیو ایم دیا کو چوبیس سال مکمل ہو گئے ہیں کل یعنی تیئیس مارچ کو چوبیس سال مکمل ہوئے کیونکہ تیئیس مارچ انیس سو پچانوے کو ہمارا پہلا پروگرام جو تھا so, وہ آن ایئر ہوا تھا تو آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے ریڈیو کے حوالے سے ہی ایسے لوگوں سے جو اس تاریخ ریڈیو احمدیا کینیڈا سے منسلک رہے ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ, وہ وقت کے ساتھ دوسری ذمہ داریوں میں چلے گئے ہیں یا بعض شہر سے ان کے بدل گئے ہیں اس لیے وہ ہمارے ساتھ اس طرح ان کا تعلق نہیں ہے جس طرح پہلے تھا لیکن اس کے باوجود ان سب کی جو خدمات ہیں ان کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی خدمت کا موقع دیتا ہے وہ قابل رشک ہے اس حوالے سے پہلے جو دوست جن کو میں ریڈیو پہ آپ کے ساتھ آج تعارف کرواؤں گا یہ وہ ہیں جنہوں نے اس ریڈیو کے کا باقاعدہ آغاز کیا ریڈیو احمدیہ کا پس منظر ایسے عرص کر دوں کہ خلیفہ چوتھے جماعت احمدیہ کینیڈا کے چوتھے خلیفہ جب کینیڈا میں تشریف لائے انیس سو کے جماعت احمدیہ عالمگیر کے معذر انیس سو غالباً بانوے یا ترانوے تھا یہ اور یہ ہم ان سے کنفرم کر لیں گے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مات احمدیہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے اور میڈیا میں ریڈیو کا ذکر آیا جی تو وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی اور پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھی جن کو اب ہم لے کے آئیں گے لائن پہ انہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا اور کینیڈا میں پہلی دفعہ یہ ریڈیو سٹیشن شروع ہوا اور ان کا نام آپ جو ہمارے پروگرام سنتے ہیں پہلے کئی پروگراموں میں سن چکے ہیں ڈاکٹر سید محمد اسلم داؤد صاحب ڈاکٹر صاحب آپ ایر پہ ہیں آپ کو ہم آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ مجھے اس پروگرام میں آپ کی دعوت دینے کا بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا آپ پروگرام میں تشریف لائیں میں آپ کی کال سے پہلے تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا تھا لیکن زیادہ لطف آئے گا اگر آپ مختصر اس کا پروگرام کا پس منظر بتائیں کہ کیا چیز بنی اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے جی جس طرح آپ بتا رہے تھے درست جب حضرت خلیفۃ سے ہمیں اس خواہش کا پتہ چلا تو ہمارے لیے تو ایک بے چینی سی شروع ہو گئی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے خلیفہ کی طرف سے خواہش ہو اور ہم اس کریں نا تو اسی وقت ہم نے فوری طور پہ اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے شروع کر دی ہیں. کوئی تجربہ نہیں تھا کسی چیز کا پتہ نہیں تھا تو بہرحال معلوم کیا اور اللہ تعالی نے عجیب مدد کی طرح صورت میں ہمیں بڑی آسانی سے ایک ٹائم سلاٹ دے دیا جو کہ عام طور سے نہیں ملتا تھا لیکن اتفاق کی بات تھی کہ وہ اویلیبل تھا اور ہم نے رائٹ right اوے وہ دو گھنٹے کا سلاٹ تھا ہم نے لے لیا اور اس کے بعد ہم نے پروٹیکشن کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور جس طرح بھی ٹرائل اینڈ ایرر کر کے ہم نے ایک پروگرام کو شروع کیا جس کو بڑا ہی سراہا گیا جماعت کے اندر بھی لوگوں نے پسند کیا اور باہر کے لوگوں نے بھی پسند کیا اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو ہمارے نیشنل امیر تھے نسیم عدی صاحب وہ اتنے خوش ہوئے اللہ سے کہ انہوں نے فوری طور پہ ہمیں امداد کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ جماعت کی طرف سے اس میں ہماری ہماری شمولیت کے طور پہ یہ پیسے بھی آپ جماعت کی طرف سے لے لیں اور پھر جب بات ساری یہ ہوتی ہے کہ خدائی تقدیر کی بات ہوتی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی مدد شامل ہو اور تائید شامل ہو تو اللہ تعالیٰ عجیب طریقے سے انتظام کر دیتا ہے کہ فوری طور پہ ایک بزنس نے ہم سے کہا کہ یہ پروگرام ہماری طرف سے سپانسر ہوگا صحیح. اور ہم پھر کئی سال بغیر کسی خرچے کے زیرو کاسٹ پہ پر پروگرام چلاتے رہے بالکل زیرو کاسٹ پہ چلتا رہا وہ اس کے اسپانسرشپ کے بند ہونے کے باوجود بھی پروگرام چلتا رہا ہمارا تو یہ ساری چیزیں ایسی نظر آ رہی تھیں جیسے کہ اس وقت کوئی ہوا چلی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس استاد کے ذریعے اس پروگرام کو شروع کرانا تھا پھر ہم نے ایک اسٹیشن کے بعد دو اسٹیشن پہ شروع کر دیا اور پھر بفلوں تک پورا ہماری کوریج شروع ہو گئی پھر وہ بند ہو کے پھر ہم نے یہاں پہ دوسرا ایک اور چیلنج بھی لے لیا تھا بعد میں تو اس طرح کر کے یہ پروگرام اس کے بڑھتا چلا گیا اب تو ماشاء اور بھی پھیل گیا ہے اب تو ایف ایم پہ بھی اور ایم پہ بھی آتا ہے نا یہ دی, یہ تھوڑی سی اس کی مختصر اضری تھی اور اس وقت جو لوگ کام کرنے والے تھے ان میں انیس سہیل صاحب تیمور صاحب اور فران بشارہ صاحب بھی تھے مکرم صاحب تو شروع سے تھے ملک منصور صاحب تھے ہم سب مل کر کے راتوں کو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے پروگرام بنا رہے ہوتے تھے ریکارڈ کر رہے ہوتے تھے اور ٹیپ تیار کرتے تھے پھر لوگوں کو سبھی ناصر صاحب اور ناصر صاحب ایک اور تھے ناصر ملک صاحب ان لوگوں کو دوڑاتے تھے کہ جائیں جا کے کیسٹ کو ڈلیور کر کے آئیں وہاں سے کیسٹ پلے کریں تو وہ لرننگ کرد آتا ہے تو ایک عجیب سی دل میں خوشی سی بیٹھ جاتی کہ وہ کیسے دن سے جب ایک آغاز کا تھا اب اللہ تعالیٰ کی فضل سے دیکھیں کہ کتنا بہترین انتظام ہو گیا ہوا ہے اس وقت ہم کوشش کرتے تھے کہ کوئی ہم ایسا اکوپمنٹ لے لیں کہ پڑے برف میں اتنی دور جانا پڑتا ہے اسٹیشن کے لیے جی. تو اس جانے سے ہم اور ہو جائے اور وہ اس وقت مل بھی رہے تھے لیکن وہ کچھ مہنگے تھے کچھ اس وقت کوالٹی بھی اچھی نہیں تھی تو ہمیں تسلی نہیں ہوتی تھی کہ اس طرح کی چیز جو ہیں وہ ہم جو فون اڈیپٹرز ہیں وہ ہم اس کو استعمال کریں لیکن آج دیکھیں کہ آج ہم اپنی پراپرٹی پہ بیٹھے ہوئے اپنے آفس سے اس پروگرام کو کر رہے ہیں اور ساری دنیا سن رہی ہے جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم نکالنے کا اور ہمارے سامعین کو بتانے کا کہ ریڈیو آمدیا کی تاریخ اور اس کی شروعات کیسی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے یہ پودا جن لوگوں نے لگایا اور اس کو شروع میں سینچا ان کا آپ ان میں آپ کا نام سر فہرست ہے بہت بہت شکریہ تو ہمیں یاد رکھیں ضرور جی جزاکم اللہ سامعین آپ سن رہے تھے ریڈیو اہم دیا کے آج چوبیس سال مکمل ہونے کے حوالے سے ڈاکٹر سید محمد اسلم داؤد صاحب سے جو اس پروگرام کے بانی صحیح مہینوں میں اگر ان کو کہا جائے تو بے ہوگا اور جس طرح انہوں نے شروع کیا پروگرام میں پروگرام تو اس وقت کیا حالات تھے کیا چیلنجز تھے اب آپ کے ہم خدمت میں ایک ایسے دوست کے ساتھ گفتگو پیش کرتے ہیں جو ان شروع کے جو ٹیم تھی اس میں شامل تھے سامین عرض کروں کہ شروع میں ہمارا پروگرام جو تھا وہ براہ راست نہیں ہوتا تھا بلکہ ریکارڈڈ ہوتا تھا اور اس میں ہم پروگرام میں ہمارے پاس ایک گھنٹے کا سلاٹ ہوتا تھا جس میں ہم امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحم اللہ کا تازہ ترین خطبہ جمعہ جو ہوتا تھا وہ ہم پیش کرتے تھے اور یہ ایک ہماری ٹیم تھی جو اس کو ریکارڈ کرتی تھی آپ جائیے نائنٹی فور نائنٹی فائیو میں یہ خطبہ عام طور پہ یو کے میں دیا جاتا تھا وہاں سے وہ اس کو حاصل کرتے تھے اس کو ایڈٹ کرتے تھے اور اس کے بعد اس کو ایک گھنٹے کا دورانیہ یا پوری ٹیپ بنا کے وہ ٹیپ جو تھی پھر وہ اسٹوڈیو میں بھیجی جاتی تھی اور یہ کام جن لوگوں نے کیا ان میں ایک ہمارے ساتھی ہیں تیمور چودھری صاحب ان کو ہم کال پہ لیتے ہیں جی تیمور صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام تیمور صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا ریڈیو ایم دیا کے لیے آپ ماشاءاللہ ہمارے ان ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو شروع کیا تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت آپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی تھیں اور آپ کیسے کرتے تھے جی یہ تو بات ہے جی تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می تو اس وقت میری جو ذمہ داری تھی وہ ایز اے ریکارڈنگ انجینئر تھی اور دوسری یہ بھی تھی کہ جو ہمارا پروگرام اس وقت ہم کیسٹ پہ ریکارڈ کرتے تھے تو ذمہ داریاں یہ تھی کہ آپ نے ریکارڈ کرنا ہے پروگرام اور ڈلیور کرنا ہے ہمارا جو رجسٹریشن اس وقت ہوتا تھا وہ اوکلو میں تھا تو ریکارڈنگ میں کچھ ایسے کیونکہ ہم ابھی پروگرام شروع کر رہے تھے تو جو ہمارے جو پروگرام اناؤنسمنٹ ان کے بھی سارے لوگ جو وہ نئے تھے تو آپ کو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ پروگرام جو لائیو کرنا بڑا آسان ہے لیکن جب آپ کو مائک کے سامنے بٹھا دیا جائے تو ایک سمپل سی چیز جو ریکارڈ کروانی ہوتی ہے وہ بھی کافی مطلب ہے کہ ٹی ڈی ایس ہو جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر دو منٹ کا کمرشل ہم نے ریکارڈ کروانا ہے تو وہ تقریباً ہمیں گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے لگ جاتے تھے اور میرے خیال پتہ نہیں ابھی ڈاکٹر صاحب تھے میں درا لیٹ جوائن کیا تو انہوں نے بتایا ہے یا نہیں ہمارے جب ہم نے پروگرام شروع کیا ہے تو ہمارے پاس جو پروگرام کو سپانسر کرتے تھے کچھ ہمارے کمیونٹی ممبرز یا بزنسز جو بھی تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے پروگرام کا اپنا کانٹینٹ سارا جو ہے کانٹینٹ آپ نے تیار کر لیا ہے لیکن اسپانسر نہیں آیا تو میں بھی کبھی یہ ایک دو بچ جاتے تھے اسپانسر آنے کے لیے کیونکہ ان کا ہم نے نام اس میں ڈالنا ہوتا تھا اور جو بھی وہ بزنس تھا ان کا پرپز تو وہ مجھے کافی اچھی طرح یاد ہے کہ کبھی کبھی ساری چیزیں لائن اپ ہوتی تھیں لیکن کیسٹ جو ہے تب تک نہیں بن سکتی تھی جب تک آپ وہ آپ کے پاس نہ ہو کیونکہ وہ پروگرام میں ڈفرینٹ ایک ہی میں آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا ریڈیو اسٹیشن تھا اوک ویل کو بتائیں گے کہ آپ اس وقت کہاں رہتے تھے جی ہم جی میں اس وقت میں تھا اور ویری اس وقت مجھے یہ جو خدمت کرنے کا موقع ملاج تو میں اس وقت تو uh, probably, uh, دانا, جو ہو رہا تھا اس کو comprehend بھی نہیں کر سک رہا تھا لیکن بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہم نے کوشش کی تو جیسا بھی کر سکتے تھے بہرحال اس وقت بہتر ہو سکتا تھا لیکن ہم نے ٹرائی اپنی پوری کی تو وہ ڈسٹینس بھی کافی تھا کبھی ہم اسٹاربرو میں ہی چیزیں تو ہم ریکارڈ کرتے تھے یہاں پہ ہمارے بیت الاسلام میں یا جو ادھر ادھر آفسز ہوتے تھے لیکن ایڈیٹنگ نارملی میں جا کے آ, گھر کرتا تھا اس کے بعد ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہا کہ ہارڈ اگی گیا جو کیسٹ ہے हندی. اس کو وہاں ریڈیو اسٹیشن پہ پہنچانا کیسے ہے تو وہ بھی پھر ایسا ہی تھا کہ آ, ہمارے جو ریزورسز اس وقت کافی کم تھے हندی. وہ بس پھر ایسا ہی تھا کہ ٹرائے کرتے ہو تو دیکھے کہ وہاں پہ ٹائم پہ پہنچے تو اللہ کے سے کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم لیٹ ہو گئے ہوں تو ہمیشہ ٹائم پہ پہنچ جاتے تھے لیکن سم ڈیاز جزاکم اللہ بہت شکریہ آپ کا تیمور صاحب آپ لائن پہ آئے اور ہمارے سامین کے سامنے رکھا کہ ہمارے کیا واقعات تھے کن چیزوں میں سے گزرے بہت بہت شکریہ تینکیو سامین آپ نے سنا تیمور چودھری صاحب سے یہ انہوں نے اپنی کثر نفسی سے کام لیا ہے میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں چھوٹے چھوٹے یہ اس وقت نوجوان بھی نہیں ابھی ہوئے تھے اور ان کو یہ ذمہ داریاں ملی تھیں اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اب انہوں نے ذکر کیا کہ اسکاربرو سے کیسٹ جو ہے وہ مصباح صاحب جانی ہے اوکویل اور جس دور میں کام کریں اس وقت کوئی ڈیجیٹل چیز نہیں ہے ہر چیز مینول ہے جی آپ نے کیسٹ کو ریکارڈ کرنا ہے اور اس کو ایڈٹ کرنا ہے اور اس کو بھیجنا ہے تو اس میں جو لوگ اس کو پہنچانے کے تھے ان میں سے ایک سامعین سے ہم ایک اپنے ساتھی سے آپ کی بات کرواتے ہیں بعد میں یہ پھر ٹیکنیکل ٹرم میں بھی آئے لیکن ابھی کرتے ہیں مبشر خالد صاحب مبشر خالد صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ السّلام و اللہ وبرکاتہ جی مبشر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے آپ پروگرام سن رہے ہیں ہم تاریخی لحاظ سے جب چل رہے ہیں تو ابھی تیمور صاحب سے بات ہوئی اور اب آپ کو میں لائن پیسٹلی لایا ہوں کہ آپ نہ صرف اس ایڈیٹنگ کا حصہ تھے بلکہ پہنچانے میں بھی آپ کا بڑا کردار ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے جی جزاکر مکرم صاحب اور مصباح صاحب فار ہیون پروگرام اگر آپ کریں تو میں انگلش میں بات کر سکتا ہوں آپ ٹرانسلیشن کر دیجیے گا بعد میں جی آپ مجھے ازمائش میں آپ وہ انگریزی اردو میں کریں بالکل کریں جو آپ ماشاء ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں ٹرانسلیشن میں لیکن میری اردو اتنی چنی ہے تیمور صاحب ڈاکٹر سندا صاحب باقی کافی ٹیم کے ساتھ ہم نے کام کیا تھا اینڈ ڈسٹ لائک آئی واز ویری یگ ایٹ دا ٹائم آئی واز ایکچولی ان ہائی اسکول اینڈ دی ڈیجیٹل ایج ہیڈ ناٹ اسٹارٹ ایٹ دا ٹائم وی و سیٹس اینڈ آئی ریمبر دا ڈیز ویئر ویکینڈس دا پروگرام واز براڈکاسٹ ایوری سنڈے فرام ٹینتھ ایم ٹویلتھ مڈ نائٹ اور سارا سارا جو میرا لگ جاتا تھا بیسکلی اس پروگرام کو تیار کرنے میں اس کی ریکارڈنگ بھی کرنے میں کیونکہ سسٹم ڈفرنٹ تھا اس کو ایڈٹ کرنا اس کو کاپی پیس وہ والا سسٹم نہیں جو اب ہے کمپیوٹر yeah, yeah. پہ کافی خیال رکھتا تھا الگ الگ سے کافی محنت بھی کی کافی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا جماعت کو سرو کرنے کا آج کل ہم نے چوبیس سال منائے ریڈیو انڈیا کے اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ مارچ ٹوئنٹی تھرڈ ہیز اے گریس سگنیفکنس جماعت ازوال جی بالکل پوری دنیا میں ہم یوم مسلمات علیہ اسلام منا رہے ہیں اور اسی حوالے سے مجھے بار بار ایک بات یاد آتی ہے کہ لونگ ٹیسٹمنٹ ٹو دی ریولیوشن آف دی پرومس علیہ اسلام where Allah revealed to him that I shall cause thy message to reach the corners of the earth. Mm -hmm. Today, by the great of the radio, is being broadcasted in the airwaves of Canada and all and all around the world because you are able to listen to this program through the internet. I believe this new technology, which is our time, is going to be in the world of Allah's peace and peace and peace in the world. Canada is going to be in the world. And those who are involved in it, Allah's peace Uh, جب میں نے کام کیا تھا مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہم اوپل سے ہم نے ریڈیو سیشن جو 5.30 اے ایم ہے جی وہ مرساگا میں آ گیا تھا جی وہاں پہ جا کے رات کو دس سے بارہ بجے تک پروگرام کو رن کرتا تھا سی ڈی اور یہ لیپ ٹاپ ٹیکنالوجی سارا کچھ بعد میں آیا تھا بالکل بعد میں آیا تو اس میں کافی آسانی بھی ہوئی کوالٹی امپروو ہوئی آہستہ ہاں جی آہستہ ہم نے لائف پروگرام کرنے شروع کر لیے اب اللہ تعالی فضل سے دو ریڈیو سیشنز پہ پھر ملکی فلاور پے ہو رہا ہے جی تو بس سعدی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا خدمت کرنے کا بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کا اور آپ کی اردو بہت اچھی ہے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس اردو کو بولتے رہیں یہ آپ کو آتی ہے آپ کو میں جانتا ہوں ایک لمبے عرصے سے جانتا ہوں اس کو اگر آپ استعمال کرتے رہیں گے تو یہ ٹھیک رہے گی انشاءاللہ شاء اللہ بہت شکریہ مشر خالد صاحب سامعین اب ہم آپ کو تاریخ اہم ریڈیو اہم دے لے کر آگے چلتے ہیں ابھی تک جو آپ نے جن لوگوں سے بات چیت سنی یہ وہ لوگ تھے جو اس پروگرام کے حصے میں شامل تھے جو پروگرام ہمارا ریکارڈڈ ہوتا تھا کیونکہ نائنٹی فائیو میں یہ پروگرام جب شروع ہوا ہے تو اگلے پانچ سال یہ پروگرام ریکارڈٹ چلا ہے جس میں خطبہ جمعہ پیش کیا جاتا تھا امام جماعت عہم دیا کا اور اسی طرح کچھ مجالس عرفان یعنی مجالس سوال و جواب یا اور تقاریر کا اقتباسات لے کے ان کو جوڑ کے ایک دو گھنٹے پہلے ایک گھنٹے کا پروگرام بنا پھر وہ ایک ایک گھنٹے کے دو پروگرام بنے اور پھر دو گھنٹے کا ایک ہی دورانیہ جو تھا وہ, مکم... وہ ہمیں جب فریکوینسی جیسے جیسے ملتی گئی سن دو ہزار میں کینیڈا میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہم یہ آپ ہم نے یہ پروگرام براہ راست کرنا شروع کیا اور وہ تھا کہ کینیڈا میں ٹرانٹو کے علاقے میں دوسرے جماعت احمدیہ کے مبلغ جو تھے ان کی تقرری ہوئی اور ان کی تقرری سے یہ ہمیں سہولت ملی کہ ہمیں پروگرام لائیو کرنے کے لیے ایک جماعت احمدیہ کے کیا کہوں میں کہ کیوں جی میں انگریزی بولنے سے رک رہا ہوں لیکن ساتھ کے ساتھ ان کے ساتھ ان کا جو تعارف ہے وہ بھی کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے ہمیں عالم سے بات ہوئی جو تعارف ہوا یا ان سے ان کا وقت ہمیں ملا جو نہ صرف عالم تھے بلکہ ایک ایسے طرز پہ بات کرتے تھے کہ ان کی بات سیدھی آپ کے دل میں جاتی تھی اور آپ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ کے پاس کوئی غیر معمولی علم ہو یا آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں تو ان کی باتوں سے آپ فیضیاب ہوں ایک عام انداز میں ایک بڑی بات کر جانا یہ ان کا خاصا تھا اور میرا اشارہ ہے مرزا محمد افصل صاحب کی طرف مرزا صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ لگتا ہے آج آپ نے ہم سب کو شرمندہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو نہیں ہو نہیں نہیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے <laughs> کا موقع ہے کہ ایک ہمیں تاریخی وقت خدمت <laughs> کرنے کا موقع ملا مرزا افسل صاحب جو تھے انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی مختلف ممالک میں مغربی ممالک میں ان کی تقرری رہی اور سن دو ہزار میں ان کی تقرری امریکہ سے کینیڈا میں ہوئی تو جب یہ یہاں پہ تشریف لائے ٹورانٹو کے علاقے میں آئے تو نہ صرف یہ جماعت کے علم سے بھرپور تھے بلکہ یہ یہاں کے مسائل سے بخوبی آگاہ تھے کیونکہ امریکہ میں ایک لمبا عرصہ انہوں نے یہاں کے جو مشکلات تھیں یہاں کے جو مسائل تھے ان کا نہ صرف سامنا کیا بلکہ مقامی جماعت میں ان کی رہنمائی بھی کی جب یہ آئے تو ہمارا جو پروگرام ہوتا تھا ہم نے شروع میں ان کی مصروفیت کی وجہ سے مہینے میں دو دفعہ براہ راست پروگرام کرنا شروع کیا جس میں مرزا صاحب کا جو پروگرام ہوتا تھا اس میں ہم لیتے تھے معاشرتی مسائل اور اس طرح اس پروگرام کو ہم نے باقاعدہ براہ راست کرنا شروع کیا مرزا صاحب اس پروگرام اس جو ہم نے شروعات کی سامنے سامنے فارسی جی. کہ میں کہتے ہیں کہ محبتیں زندہ رہتی جب ان کا بار کبھی کبھی ذکر اس کا کرتے رہتے ہیں جی بالکل دو ہزار ایک میں جب یہاں آیا ہوں اپریل میں جی تو میں اس وقت جماعتیں تھوڑی تھیں اور ریڈیو پروگرام کرنا ہے اور اللہ آپ کو جتائے خیر دے کہ آپ نے سیتا اور کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا ریڈیو پہ پروگرام کرنے کا ہے سچ تو اگر آپ کو یاد ہو اس زمانے میں بسا اوکات हम وہاں پہنچ کے فیصلہ کرتے تھے کہ کس موضوع پہ بات کرنی ہے जीज़. اور چونکہ زندگی کافی مصروف تھی اور جماعتوں میں تربیتی مسائل میں وقت دینا سارا کچھ تو جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ خدا کے فضل کے علاوہ کوئی اور زبان سے الفاظ نکلتے نہیں ہیں کہ کس طرح وہ سارا ہوتا تھا जीज़. کہ سارا دن آپ بھی کام کر رہے ہیں میں جماعت کے کاموں میں اور ویکینڈ پہ ہوتا تھا یہ سنڈے سنڈے کو ہوتا تھا تو بساؤ کا تو ایسا ہوتا تھا کہ دس دس بارہ بارہ جماعتوں میں دن میں پروگرام کر کے اور شام کو وہ سینڈوچ ہاتھ میں پکڑ کے تو ہم ریڈیو سٹیشن کی طرف جا رہے ہوتے تھے اور راستے میں بات کریں اچھا کس موضوع پہ کرنے بات اور اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرماتا تھا آپ بھی فرماتا ہے اور ان موضوعات کے اوپر کافی اچھی گفتگو ہوتی تھی پھر دوستیوں ڈیویلپ ہوئی ہمارے جو سامعین ہیں ہمارے ایک بڑے ارے دوست ہوا کرتے تھے چوہدری خالد صاحب جی جی جی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ خالد صاحب جو تھے وہ بڑے مزے کے سوال کیا کرتے تھے اور پھر بعد میں بڑے میرے قریبی دوست رہے ہیں ان سے کئی دفعہ ملاقات بھی ہوئی اچھا ماشاء اللہ تو یہ یہ وہ یہ وہ دور تھا کہ ہم بھی سیکھ رہے تھے سکھا رہے تھے اور سامعین محبت سے سنتے تھے پھر آہستہ آہستہ کافی اس میں گہرائی پیدا ہوئی پروگراموں میں تو اس وقت یہ تھا کہ یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اتوار کا دن ہے اور آج اس کے علاوہ اور کیا کچھ کرنا ہے کیونکہ ریڈیو سب آخر میں ہوتا تھا اور یہ میرا ریلیکسنگ ٹائم ہوتا تھا جی جی اب مجھے یاد نہیں کہ ہم رات دس سے بارہ یا نو سے بارہ کرتے تھے کیا کرتے تھے لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ مڈ نائٹ ہم فارغ ہوتے تھے جی ہاں یہی ٹائم ہوتا ہے بالکل صحیح اس وقت آ کے تو مجھے کم از کمی ہوتا تھا کہ سارے دن کی جو مختلف میٹنگیں جماعتی اور تربیتی اور عملہ کے اجلاسات سارا اور پھر شام کو آ کے اپنے سامعین کو انٹرٹین کرنا تو یہ اس میں جو اس وقت جتنے خدمت تھی آپ کے علاوہ نوجوانوں کی وہ تو کمال تھی ہمارا تو یہ تھا کہ ہم آ کے بس بولنا ہے اور انٹرٹین کرنا ہے جو پردے کے پیچھے جن دوستوں نے محبتوں سے اس پروگرام کو ساتھ چلایا ان کی خدمتیں بھی اللہ کے فضل سے بہت عظیم و شان ہیں اور میں تو کیا کہتے ہیں کہ, کہ اس وقت میں موجود تھا تو اللہ نے مجھے توفیق دے دی ہر ش, ہر دوست نے جو اس پروگرامز پرگرام, میں حصہ لیا ہے سارے خدا کے فضلوں کے شکر گزاری کے طور پہ بھی اگر بات کریں تو پورا نہیں کر سکتے کہ کس طرح بغیر کسی بہت زیادہ تجربے کے جو جرنلزم کا ہے ان پروگراموں کو چلایا اور اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح مختلف پروگرام ہم ریڈیو پہ کر رہے ہیں اس کی بنیادوں میں کچھ تھوڑا سا خون شامل کرنے کا موقع ملا مرزا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا اور ہمارے ساتھ ریڈیو پہ آنے کا اور ہمارے سامعین کو تاریخ ریڈیو سے متعارف کروانے کا بہت بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ جی شکریہ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ مرزا محمد افصل صاحب کے بعد پھر دوسرے ہمارے پروگرام میں علماء شامل ہونا شروع ہوئے ان میں سر فہرست محترم انصر رضا صاحب ہیں انصر رضا صاحب کے سر یہ بنتا ہے کہ انہوں نے ریڈیو ایم دیا کینیڈا میں سب سے زیادہ پروگرام کیے ہیں کسی بھی ایک مہمان کے حوالے سے اور یہ ایک ایسا ان کے پاس اعزاز ہے کہ اس کو کوئی بھی کسی بھی طرح ان کے برابری تک نہیں آ سکتا کیونکہ انہوں نے لگاتار مرزا محمد افصل صاحب کے ساتھ مل کر پروگرام کیے مرزا محمد افسل صاحب کی پھر تقرری وینکوور ہو گئی اور ہم ان کے ساتھ پروگرام نہیں کر پائے لیکن انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ مسلسل کرتے رہے آج بھی وہ ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں اور بڑے ہر دل لذیذ پروگرام کرتے ہیں کئی لوگ ان تک پوچھتے ہیں کہ مرزا انصر صاحب کا پروگرام اگلا کب ہے تو یہ سلسلہ ہمارا اس طرح چلتا رہا اور آج ماشاء ہمارے ساتھ ایک لمبی تعداد ہے جماعت کے جیت الماع کی جو ہر ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مختلف موضوعات کو زیر گفتگو لاتے ہیں اور مختلف انداز سے بات کرتے ہیں سامین ان کی بات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں مرزا محمد رسول صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو پسے پردہ کام کرتے ہیں یہ ہماری تکنیکی ٹیم ہے یہ ہمارے وہ رضاکار کار ہیں جو جن کی آواز آپ نہیں سنتے جن کو نہ آپ دیکھتے ہیں جن کو نہ آپ سنتے ہیں اور یہ چپ کر کے اس طرح سے کام کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی کی تقدیر کام کرتی ہے کہ وہ اپنا نتیجہ دکھاتی ہے لیکن آپ کو اس کو دیکھنا نہیں پڑتا یہ وہ لوگ ہیں جو کنٹرولز پہ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی فون کالز لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کی تسلی کرتے ہیں کہ یہ پروگرام کی جو ریکارڈنگ ہے یا آواز ہے یہ نہ صرف ہمارے اسٹوڈیو میں سنی جا رہی ہے بلکہ صحیح طریقے سے ریڈیو اسٹیشن پہ جا رہی ہے اور وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ ایک بڑا خاموش خدمت کا طریقہ ہے جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو شامل کریں کیونکہ یہ ایک ایسی خدمت ہے جو قابل رشک ہے میں کم از کم جو یہ کرتے ہیں اس کا ایک ایک بٹا دس حصہ بھی نہ کر سکوں سوائے کہ ٹیلی فون آن کر دیا یا بند کر دیا تو اس حوالے سے آج ہم دو ایسے دوستوں سے آپ کی بات کرائیں گے جو ان پس پردہ لوگوں کی فہرست میں آتے ہیں اور ان دونوں دوستوں نے ایک لمبا عرصہ جماعت احمدیہ دیا کی آ, آ, ریڈیو ایم دیا کی خدمت کی ہے تو پہلے آپ کی خدمت میں میں لے کے آ رہا ہوں جو ہمارے آج کے آج کل کے انچارج ہیں اس سروس کے اور یعنی تکنیکی سائٹ کے یہ شعبہ ان کے پاس ہے اور یہ اس شعبے کو چلا رہے ہیں اس شعبے کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں محترم عطاء القیوم صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عطاء القیوم صاحب اس وقت سٹوڈیوز میں ہیں اس لیے ان کی آواز آپ کو جو پہلے ہمارے سامنے نے ان سے بہتر رہے گی صاحب آپ نے کب جماعت ریڈیو ایم دیا کے ساتھ کام شروع کیا جی مکیم صاحب آ, آ, نے 2006 یا ساتھ میں آ, شروع کیا تھا ماشاءاللہ ایک دہائی سے اوپر ہو گیا آپ کو جی تو آپ بتائیں گے کہ آپ کے ذمے اب جو ہے آج کل کیا کام ہے آپ اور آپ کی ٹیم کیا کام کرتی ہے جی آ, Uh, اس وقت ہمارے پاس تقریباً دس ٹیکنیکل ریسورسز uh, ہیں جو ڈفرنٹ uh, ڈیز میں ان کو اسکیڈولنگ میں آئے ہوتے ہیں تو مہینے میں تقریباً دو یا تین دفعہ وہ شفٹ uh, میں آتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں آ کے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل uh, اسپیکٹ uh, سے ہمیں چیک uh, کرنا ہوتا ہے کہ میک شور کے سارے مائکس وغیرہ کام کر رہے ہیں ہمارا سسٹم پراپر کام کر رہا ہے اور ہماری جو آواز ہے جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ ہماری آواز جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن پہ پر پراپر طریقے سے جاری ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر ہم کالز وغیرہ سکین کرتے ہیں پتہ کرتے ہیں کہ کسی کو اگر کسی کو کوئی کویسچن ہے تو اس کو اون ایئر لے کے آتے ہیں یا اگر کسی کو آف دی ایئر کا کویسچن ہوتا ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے ان کو جو بھی ان کا کوئی ہوتا ہے ہم ان کو رپلائی کرتے ہیں آپ یہ دس لوگوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں ان دس لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو جن کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس میں سے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں سارے ماشاءاللہ اللہ الحمد ورکرز ہیں اور سارے ماشاءاللہ اللہ ہیں جی بالکل اور فار ایگزامپل کہ ہر ایک کوئی نہ مجبوری ہو جاتی ہے کوئی مشکل پڑ جاتی ہے تو اگر کسی کو مشکل ہو جائے اگر وہ پروگرام میں نہ آ سکے ایک دن کے لیے تو ہماری ٹیم ماشاءاللہ سے اتنی اسٹرانگ ہے کہ خود ہی کوڈینیٹ کرتے ہیں آپس میں کہ کون اویلیبل ہے کون جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا تو مجھے اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ نہیں ہونی پڑتی مل. تو ایک دفعہ میں اسکیڈول بنا کے دے دیتا ہوں سب کو تو پھر اندر ہی انٹرنلی یہ ساری چینجز جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں اور سامع میں عرض کروں کہ یہ چار گھنٹے کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے لیے جو ہمارے رضاکار یہاں پہ ہوتے ہیں وہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آتے ہیں اور تقریباً آدھا گھنٹہ بعد تک جو کام ہے بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ چلتا ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف پروگرام کو چلانا ہوتا ہے بلکہ جلدی آ کے اس کی تیاری کرنی ہوتی بعد میں اس کی ریکارڈنگ جو ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے ویب سائٹ پہ جی اور اس میں کچھ کہنا چاہیں گے جی نہیں ہمارے uh, کچھ اور دوست بھی ہیں جو uh, in, یہاں پہ نہیں آتے لیکن آف دی وہ کام کرتے ہیں example, یہ جو جتنے بھی پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں ریکارڈ وہ میک شیور کرتے ہیں کہ وہ آن ایئر جا رہے ہیں اگر ان کے پاس ہماری ریکارڈنگ کبھی خرابی ہو جاتی ہے تو وہ ریڈیو اسٹیشن وغیرہ سے بات چیت کر کے ان سے ریکارڈنگ وغیرہ حاصل کر کے وہ پھر میک شیور کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام اپلوڈ ہوں بہت شکریہ اور آپ کا بیک گراؤنڈ ہے یہ دے. اس ریڈیو میں یا ٹیلی کمیونیکیشنز میں یا ریکارڈنگ میں ہاں نہیں اس میں آ, میں یہ پروگرام سنا کرتا تھا تو آپ ہی کے ساتھ ایک دفعہ دیکھنے آ گیا کہ آپ کیسے ریڈیو پروگرام کرتے ہیں تو پھر بس یہیں گیا ماشاء اللہ <laughs> جی قیوم صاحب سے ہماری محبت بہت اچھی اور بہت پرانی ہے ہم اکٹھے کینیڈا میں آئے ان کی فیملی اور میری مجھ سے کافی چھوٹے ہیں لیکن ماشاءاللہ خدمت میں برابر ہیں اللہ ان کو <laughs> <جزاد>. <laughs> اور اب ہم آپ کی خدمت میں آخری جو آج کے مہمان ہیں جن کو میں پروگرام میں لانا چاہتا ہوں ان کو لے کے آئیں گے سامعن اب سے ایک جب پروگرام براہ راست کیا تو ایک بڑے لمبے عرصے تک ریڈیو ایم دیا کے میزبان بھی اور ریڈیو ایم دیا کی جو کنٹرولس پہ ہوتے تھے وہ بھی اور جو ہمارے مہمان میزبان مہمان اور تکنیکی ٹیم یہ پوری ٹیم جو ہوتی تھی یہ ریڈیو اسٹیشنس کے اسٹوڈیوز میں جائے کرتی تھی اور وہاں جا کے ہم پروگرام کرتے تھے چنانچہ ریڈیو اسٹیشن مساگا میں تھے ریڈیو اسٹیشن اٹوبیکو میں تھے ریڈیو اسٹیشن ٹرانٹو میں تھے اور ایک وقت جو تھا وہ لگتا تھا کیونکہ عام طور پہ ہم نے چھ سات بجے شروع کرنا ہوتا تھا پروگرام تو ہمیں ایک گھنٹہ پہلے بعض دفعہ گھنٹے سے بھی زیادہ پہلے نکلنا ہوتا تھا ایک لمبا وقت ٹریفک میں لگتا تھا پھر ہم واپس جب آتے تھے تو سب کو چھوڑ کے جب تک گھر پہنچتے تھے تو ایک لمبا وقت جو تھا وہ جتنے کا دیر کا پروگرام ہوتا تھا بعض سے زیادہ پروگرام ہمارا آنے جانے میں لگتا چند سال قبل ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم وہ ضروری اکوپمنٹ خریدے جس کی وجہ سے ہمارا یہ آنا جانا بچے تو وہ اکوپمنٹ کرنے میں جو لوگ سر فیرست ہیں ان میں سے ایک دوست آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں اور ان سے اس بارے میں پوچھیں گے انیس احمد صاحب انیس احمد صاحب السّلام علیکم و اللہ علیکم ورحمت اللہ انیس احمد صاحب کی آپ نے آواز غالباً کبھی بھی نہیں سنی ہوگی کیونکہ یہ وہ ہیں جو بعض دفعہ یہاں پہ تشریف بھی نہیں لاتے اور لیکن اپنے گھر سے یہ کنٹرول کرتے ہیں انیس صاحب بتائیے ہمیں کہ آپ نے یہ جو نیا اسٹوڈیو ہے جس سے ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں یہ کب ہم نے اس کا آئیڈیا آیا کب اس کا خیال آیا اور کب یہ مکمل ہوا یہ اس کا آئیڈیا تو کافی میرا خیال ہے تقریباً دس سال پہلے آئیڈیا آ رہا تھا اور ٹیسٹنگ بھی ہم کر رہے تھے پر جو زیادہ ضرورت پڑی میرے خیال ہے اس وقت پڑی جب ہم نے یہ ایف ایم کی فریکوینسی لی تھی اس کی ٹائمنگ ایٹ ٹو ٹین پی ایم ہے اس کے پھر بعد ہی جو ہے اے ایم فائیو تھرٹی پہ سٹارٹ ہوتا ہے دس سے جو بارہ بجے تک ہوتا ہے فوراً شروع ہو جاتا ہے اب اے ایم فائیو تھرٹی کا جو اسٹوڈیو ہے وہ اٹو پی کو ٹرانٹو میں ہے اور اس کا جو ایف ایم کا ہے وہ ہے مڈ ٹاؤن दियो. ٹرانٹو میں ہے وہ جو ٹائم جو تھا اس کے بیچ میں ٹریول کرنے میں وہ ہمارا تقریباً جو ہے پندرہ سے بیس منٹ کا جو ہے پروگرام مس ہو رہا تھا اس کے بعد جو پھر یہ آئیڈیا آیا تھا کہ اس پروگرام کو ہم کمبائن کریں ایک جگہ سے ہم پھر پورے کینیڈا میں کر سکیں جی. وہ پھر الحمدللہ اگست 2014 میں ہم نے یہ اسٹوڈیو جو ہے سیٹ اپ کر دیا تھا اور اس کے بعد سے الحمدللہ للہ اب یہاں پہ سارے پروگرام ہو رہے ہیں اور اب ایسا ہے کہ کینیڈا میں کہیں بھی ہم اگر ہم اپنی لیتے ہیں وہاں پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے یہاں پہ بیٹھ کے لائیو پروگرام جو ہے ہم کر سکتے ہیں اور سامعین آپ بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اس پروگرام کا معیار اس, اس کی آواز کتنی صاف ہوتی ہے یہ آپ کو بالکل فرق نہیں پتہ چلتا اگر آپ کو نہ بتایا جائے کہ یہ پروگرام ہم ریڈیو اسٹیشن کے اسٹوڈیو سے نہیں کر رہے بلکہ یہ جماعت احمدیہ کا جو اسٹوڈیو ہے اس سے ہم کر رہے ہیں جی. آپ کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے انیس صاحب آپ کا آپ نے ایکپمنٹ لی مجھے پتا ہے آپ نے اس میں جو خدمت دی ہے لیکن آپ کا بیک گراؤنڈ کیا کیا آپ اس فیلڈ میں ہیں یا آپ نے بھی سیکھا ہے میری آڈیو ویڈیو کی فیلڈ تو بالکل بھی تھی لیکن الحمدللہ فیلڈ جو آئی ٹی میں ہے پر جو آڈیو کے بارے میں میں نے سیکھا ہے وہ یہیں پہ آ کے ہے اس سے پہلے مجھے بالکل بھی کچھ پتہ نہیں تھا اللہ اللہ تعالیٰ فضل ہے او اور ماشاءاللہ انیس صاحب یہ وہ ہیں جن کو بھی ماشاءاللہ سب کو ہی ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہا ہوں ان کو میں نے دیکھا جب یہ نئے نئے آئے دبلے پتلے سے نوجوان تھے اب ماشاءاللہ, صاحب اولاد ہیں اہل خانہ ہیں ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور نہ صرف سٹوڈیوز میں آتے ہیں بلکہ یہ ان دوستوں میں سے ہیں جو گھر سے اس پروگرام کو مانیٹر کرتے ہیں کوئی تکنیکی مشکل ہوتی ہے کوئی آواز نہیں جا رہی کوئی اور چیز نہیں جا رہی تو یہ ہمارے ٹیکنیکل ریسورس ہیں جو ٹیلی فون کے اوپر جو یہاں پہ ہمارے رضاکار بیٹھے ہوتے ہیں ان کی رانمائی کرتے ہیں ننی بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا اور ادھر آنے کا اور ہمارے سامعین کے سامنے یہ تاریخ کی باتیں رکھنے کا سامعین یہ تھے کچھ ریڈیو ایم دیا کے ہمارے ساتھی کچھ ایسے جو جنہوں نے ریڈیو ایم دیا کے مختلف مراحل میں خدمات انجام دی ایک لمبی تعداد ہے جن سب کا ذکر کرنا ممکن نہیں جن سب کو ریڈیو پہ لانا ممکن نہیں آپ جو اس پروگرام کو سنتے ہیں آپ اس, ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں یہ ایک پوری ٹیم ہے جو یہ خاموشی سے کام کرتی ہے پس پردہ آپ صرف سنتے ہیں آواز جو میزبان ہے یا جو ہمارے مہمان ہیں اسٹوڈیوز میں اس کے علاوہ آپ کسی کی آواز نہیں سنتے سب سے زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ یہ سنتے ہیں میزبان جو ہیں ان میں بھی ایک لمبی فہرست ہے جو آج کل کے ہیں سفی راجپوت صاحب ہیں ان کے ساتھ ہمارے طول قدوس صاحب ہیں اس سے پہلے جائیں تو ندیم صاحب ہیں اور ایک لمبی فہرست ہے لیکن یہ سب جو ہیں یہ خاموشی سے کام کرتے ہیں اور سب کے سب جو ہیں رضاکار کار ہیں یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے ہر ہفتے پیش کیا جاتا ہے اردو اردو کا جو پروگرام ہے وہ چار گھنٹے کا ہے اس کے علاوہ دو گھنٹے کی ہماری پروگرام کی سروس ہوتی ہے ہفتے کی شب جو بنگلہ اور عربی زبان میں پیش کیا جاتا ہے تکنیکی ٹیم یہی ہوتی ہے نہ ان کو اردو بنگلہ آتی ہے نہ ان کو عربی آتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ پروگرام کرتے ہیں تو امید ہے جو ہم نے آپ کے سامنے کچھ تاریخی تاریخ ریڈیو ایم دیا کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کی آپ کو پسند آئی ہوگی ان تمام لوگوں کو جو رضا کارانہ طور پر اس پروگرام میں کسی بھی طور پر خدمت کرتے ہیں جو کر رہے ہیں جو پہلے کر چکے ہیں جو آئندہ کریں گے ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری تصدیق کی ہے انیس صاحب نے کہ اب ہمارے پاس بنگلہ اور عربک ٹیم جو ہے وہ بھی تیار ہو گئی ہے اور یہ غالباً آپ لوگوں نے ٹرین کی ہے یعنی ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے ٹرین کی ہے اور اب یہ لوگ کام کرتے ہیں چلیں ان کا بھی شکریہ اور اسی طرح جو ہمارے بنگلہ اور عربی زبان میں آتے ہیں ان کا بھی شکریہ ریڈیو ایم دیا ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ اب ٹورنٹو کے علاقے سے نکل کے کینیڈا کے مختلف شہروں میں جا چکا ہے مونٹریال میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اسی طرح مغرب میں آپ جائیں تو کیلگری میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے ایڈمنٹن میں پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے بارہ مہینوں میں یعنی اگلے سال جو ہمارا بیسویں پچیسویں سالگرہ ہوگی اس تک ہم اس کو ٹرانٹو کے علاقے سے نکال کے کئی شہروں میں لے جائیں اور اس کو ایک زیادہ باضابطہ طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں اس میں ہمارے کوشش ہماری ہے آپ بھی ہماری ساتھ دعاؤں میں ہماری مدد کریں اور ہم اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں سامعن اب ہمارا جو پروگرام کا یہ خصوصی حصہ تھا جس میں ہم نے ریڈیو ایم دیا کے چوبیس سال مکمل ہونے کی کے خوشی میں یا اس کے شکرانے کے طور پہ جو گفتگو کی تحدیث نعمت کے حوالے سے وہ مکمل ہوتے ہیں ہم واپس اپنے پروگرام پر آتے ہیں مصباح بلوچ صاحب نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا تھا جب پروگرام شروع ہوا تھا ایک ایسے خط کا جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاط اسلام نے امیر کابل یا امیر افغانستان کو لکھا تھا اور فارسی زبان میں لکھا تھا انہوں نے وہ آپ کے سامنے رکھا اب گفتگو ہم وہیں شروع کرتے ہیں اور آخری چیز جو میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے سامعین جو یہ پروگرام ٹرانٹو کے علاقے سے باہر سے سنتے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں آپ پرانی ریکارڈنگ سنتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں یہ پروگرام سنتے ہیں اپنی دعاؤں میں پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ اسی طرح ہمارے پروگرام سنتے رہیں اور ہماری جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی نشاندہی کرتے رہیں تاکہ ہم بہتر ہوں جہاں تک تعلق ہے اس پروگرام میں اپنا سوال پیش کرنے کا وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ اگر ٹرانٹو کے علاقے میں ہیں تو ہمارا مقامی ٹیلی فون نمبر ہے فور ون سکس کے علاقے سے باہر سامعین کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر 1855 فور ون ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتا ہے کیو یعنی کوششن اسلام یعنی اسلام تینوں صورتوں میں جو بھی آپ پسند کریں مقامی ٹیلی فون نمبر شمالی امریکہ والا ٹیلی فون نمبر یا ای میل کے ذریعے تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں انیس احمد صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان سے ان کو بتا دیجئے یا اگر ای میل تو اس میں لکھتے ہیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو شامل کر لیں گے اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پا رہے یا صاف نہیں ہیں یا کسی عزیز کسی پیارے کو سنانا چاہتے ہیں تو یہ نشریات آپ ہماری ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ایک ہی لفظ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پہ جا کے یہ سب راست بھی سن سکتے ہیں اور اسی طرح جو کا پروگرام ہے ان کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری اگر آپ سوال کے لیے فون کریں تو آپ سے گزارش کہ ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اور آپ اس میں اپنا سوال مکمل کریں اگر آپ اپنے سوال کے ساتھ کوئی حوالہ شامل کرنا چاہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں تو میری گزارش کہ وہ ہمیں ای میل کر دیں اور تاکہ ہم اس کو مکمل ہمارے پاس حوالہ آ بعض دفعہ سننے میں غلطی ہو جاتی ہے بعض دفعہ بتانے میں غلطی ہو جاتی ہے بعض دفعہ لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے اور پھر حوالہ جو ہے وہ غیر مکمل رہتا ہے تو اس لیے آپ سے گزارش کہ اگر آپ اپنے سوال کے ساتھ کوئی حوالہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کر دیں ہمارے ساتھ پہلے مہمان آج کے پروگرام میں راؤ اجاز صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں عمت اللہ وبرکاتہ اور اللہ کا جو راستہ ہے اس کو اس پر چلنے کی توفیق دے. آم کے سب لسنر کو اور ہم سب کو آمین آمین, آمین. आ, اس, سے, اس سے پہلے والے سنڈے سے وہ انصر صاحب تھے اور میں نے جلدی جلدی جلد سوال کر رہا تھا تو وہ شاید ناراض ہو گئے تھے تو پہلے تو میری معذرت وہاں تک پہنچاتے دیے اگر وہ سن رہے ہیں تو میں آ, جب اگر آج تو میں شاید ہے نہیں نا جی جی آج ان کا پروگرام نہیں ہے آج جیسا بلوچ صاحب ہیں ہاں تو وہ جلدی جلدی میں سوال کر رہا تھا تو ایکچولی کے لیے آپ بھی لوگ بھی بیٹھتے ہیں ہم لوگ بھی سوال کرتے ہیں جی جی آپ مطلب ہم بھی یہ نہ سمجھتے ہمیں کہ ہم کوئی آپ سے وہ کرتے ہیں ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ لوگ کو اللہ کا جو صحیح راستہ ہے وہ اس پہ چلنے کی توفیق دے ہم دل سے دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے اور آپ بھی ہمارے لیے دل سے دعا کریں میری معذرت وہاں تک پہنچا دیں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ جن کو مطلب نبی کہہ رہے ہیں تو میرا سوال وہی تو میں صاحب سے بھی کیا تھا آپ کر رہا ہوں وہی کہ جب یہ کتاب ہمارے پاس قرآن شریف ہے اور مکمل ہدایت ہے یہ اور آپ کا بھی اس پہ ایمان ہے تو پھر دوسرے نبی آنے کے کیا دلیل کیا ہے اس کی کیا لوجک ہے یہ ایک سوال نمبر ون یہ ہے ابھی ذرا ایک منٹ پورا نہیں ہوا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نبی آپ جن کو کہہ رہے ہیں یہ آخری نبی ہیں یا اس کے بعد بھی کوئی کوئی سلسلہ جاری رہے گا اور یہ اگر کوئی آئے ہیں دوبارہ تو کوئی کتاب یا کوئی ہدایت کوئی دوسری لے کے جی جی بہت, بہت, بہت, بہت, بہت شکریہ اجاز صاحب آپ کا اور آپ کی معذرت جو ہے ریڈیو کے حوالے سے محترم منصر ازاں صاحب تک پہنچ جائے گی لیکن آپ کا شکریہ کہ آپ نے فون کیا آپ کے دو سوال ہیں دونوں سوال نوٹ کر لیے ہیں ان کا جواب دیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ لائن پہ مہمان ہیں امین صاحب امین صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ ایر پہ بات کیجیے جی سب لوگوں جی بالکل جی آج بڑا انتظار کر رہا ہے جی معذرت آج وہ ہمارے چوبیس سال کے اس میں تھوڑا سا وقت لگ گیا جی بسم اللہ اچھا مصباح صاحب نے جو سب سے پہلے خط پڑھ کے جی صاحب نے صاحب صاحب ہاں جی تو سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے جی جی جب انہوں نے خط لکھا جی خط کے ساتھ انہوں نے یعنی کہ دو آدمی آپ کے مرزا کی وہاں گئے وہاں مسلمانوں کی طرح چھ آٹھ مہینے رہے داڑھی رکھی نمازیں پڑھی روزے رکھے پھر مرزا صاحب کا جب خط پہنچا سمجھا تو جی انہوں نے کہا پھر انہوں نے دعوت دینا شروع کی تو پہلے افغانستان کے امیر نے تو کہا کہ آپ کا خط پہنچ چکا ہے یہاں آ کے دعوت دو وہاں کیوں نہیں گئے مرزا صاحب اگر وہ اللہ کے نبی نوزہ نبی ہوتے تو نبی کسی سے ڈرتا نہیں چھڑا اللہ کے اور اس وقت بڑی سہولت تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پھر جب ان دو آدمیوں کو قتل کیا گیا کہ انہوں نے پہلے مسلمانوں والا ہلیہ اپنایا اور اس ہلیہ اپنانے کے بعد جب انہوں نے مرزا کی دعوت دی تو افغانستان کے سکے مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا اس پر مرزا صاحب نے اپنا اپنی وہ لگا دی کہ مجھے اللہ کی طرف سے نوز اللہ بتا دیا یا یا یعنی کہ جو بکریاں ذبح کی جائیں اور ان سے مراد پھر انہوں نے قتل ہونے کے بعد افغانستان میں جو دو مرزا قتل کیا کی گئے ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو مجھے یہ بات میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اور پھر مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ خط لکھنا شریعت نہیں ہے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا تھا تو مرزا صاحب نے ایسا کیوں کیا میرے کن سوال ہے پلیز جواب دیجیے گا چلیے ٹھیک ہے امین صاحب بہت احنا شکریہ آپ کا آپ آئے پروگرام میں اور ہمارے کے سامنے سوالات جی مصفا صاحب ان ان سوالوں کے جواب سے بات شروع کرتے ہیں اجاز صاحب کے دو سوال ہیں کہ نبی کی ضرورت کیا ہے جب کتاب آ چکی ہے اور کیا مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی علیہ السلط اسلام آخری نبی ہیں جی پہلے راؤ اجاز صاحب نے جی راؤ اجاز صاحب کا سوال سیکھا جی Uh, راو اجاز صاحب نے پہلا سوال کیا کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کسی کے آنے کی کیا ضرورت ہے جی. جب قرآن کریم موجود ہے دین مکمل ہو چکا ہے تو اس میں uh, جس شخص پر قرآن کریم نازل ہوا تھا یعنی آن حضور صلی اللہ, وسلم, صلی, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہم یہ جواب ڈھونڈتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا اس کے ایک علامت یہ ہے کہ یخ العلم کہ علم جو ہے یہ یہ گم ہو جائے گا اٹھا دیا جائے گا جی اس پر صحابہ نے سوال کیا حضور کئی ففہ العلم و کتاب اللہ بیننا ناللم ابناءنا کی حضور کس طرح علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے جی. اور نو اللہ ابنا آنا اور آگے ہم اپنی اولادوں کو بھی وہ سکھاتے ہیں جی تو قرآن کریم ہمارے اندر موجود ہوگا تو پھر کیسے علم ختم ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توودارا جی. فما یوگنی کہ تورات اور انجیل بھی تو یہود اور عیسائیوں کے پاس موجود ہیں ان سے انہوں نے کیا فائدہ اٹھا لیا یعنی یہود اور عیسائی جو بگڑے ہیں تورات اور انجیل کی موجودگی میں بگڑے ہوئے ہیں کتابیں ان کے پاس موجود ہیں تو فما یغنی انہ اس سے انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو اسی طرح قرآن کریم تو موجود ہوگا لیکن علماء جو ہیں وہ اس سے اسلام کی خدمت کرنے کی بجائے اپنے اپنے مسالک کی جو دلیلیں ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور اپنا اپنا قرآن گویا کے بنا کے بیٹھے ہوں گے چنانچہ یہی حال ہوا اور امت مسلمہ جو ہے وہ تہتر فرقوں میں ہو گئی بلکہ تو اس میں ہر فرقہ جو ہے اور یہ نہیں کہ حضرت مرزا غلامت کا عدیانی علیہ السلام نے آ کے یہ فرقہ واریت پیدا کر دی آپ کے آنے سے پہلے ہی یہ سارے فرقے موجود تھے شیعہ سنی وہابی یہ سب پہلے موجود تھے تو ان میں سے شیعہ سنی شیعہ کو کافر کہہ رہے تھے شیعہ سنی کو کافر کہہ رہے تھے تو یہ سب کچھ پہلے موجود تھا تو یہ وہی بات تھی جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نشاندہی فرما دی تھی کہ تورات اور انجیل بھی موجود ہیں لیکن یہود اور عیسائی پھر بھی بگڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح قرآن کریم موجود ہوگا لیکن اس سے میری امت فائدہ نہیں اٹھائے گی تو اس بات کا احساس دلانے کے لیے حالانکہ علماء بھی موجود تھے اس دنیا میں لیکن اس کے باوجود یہ فرقہ واریت اور ایک دوسرے کو کافر کہنا اور پھر بھی اصل تعلیم جو قرآن کریم ہے اس پر نہ آنا یہ پھر بھی موجود تھا تو گویا کہ علم غائب تھا قرآن کے موجود تھا اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا تو اسی کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بھیجا ہے اور وہی پیشگوئیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ قابل فکر حالت بتائی تھی اپنی امت کی کہ فرقوں میں بڑھ جائے گی قرآن کی موجودگی میں فائدہ نہیں اٹھائے گی تو ساتھ ہی خوشخبری بھی سنائی تھی کہ گھبرانے کی بات نہیں اللہ تعالی میرا امام مہدی بھیجے گا جو دنیا کو اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے گا تو یہ ضرورت تھی قرآن کریم کی موجودگی میں ایک شخص کی کیونکہ علماء کے ہاتھوں سے کام نکل چکا تھا ان کے ہوتے ہوئے امت جو ہے وہ مزید انتشار جو ہے اس میں پڑ رہی تھی اور اس لیے اس امام مہدی نے آ کر وہ کام کیا اور قرآن کریم کی جو اصل تعلیم تھی اس کے اس کی طرف بلایا اور وہ مذاہب جو اسلام پر حملہ آور ہو رہے تھے ان کا دفاع کیا اور ان کو جب اسلام کی درست تعلیم بتائی تو نہ صرف یہ کہ وہ بھاگے بلکہ ان کے مذہب سے نکل کر لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے تو یہ وہ بات تھی کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے ہمیں عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بتائی خبر بتائی تھی کہ امام میدین آنا ہے اور ان کی بیت کرنے کی حضور نے تاکید فرمائی ہے کہ آپ نے اس کی بیعت کرنی ہے اس کو ماننا ہے تو یہ سوال آپ پھر عضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں کہ حضور جب قرآن کریم موجود ہے تو ہم کیوں بیعت کریں کسی کی کیوں اس کو مانیں تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آپ نے ضرور ان کی بیعت کرنی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ جاننے کے قرآن کے قرآن موجود ہوگا اور قیامت تک موجود ہوگا پھر بھی آپ نے آنے والے امام میدی کی بیت کی تاکید فرمائی ہے اس لیے نبی کے حکم کو مانتے ہوئے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس سما مہدی پر ایمان لانے والے ہوں دوسرا سوال راو ایجاز صاحب نے کیا کہ کیا ہم جن کو مانتے ہیں یعنی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ان کے بعد بھی کوئی نبی آیا ہے یا آئے گا تو راو صاحب یہ پہلے تو یہ جان لیں كہ احمدیہ مسلم جماعت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی مانتی ہے اور اس پر ایمان رکھتی ہے کیونکہ قرآن کریم نے آپ کو خاتم و نبیجین قرار دیا ہے لیکن اس کے وہ معنی جو عام طور پر مسلمان میں معروف ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی اور اب کسی نے نہیں آنا ان معنوں کے علاوہ جو دوسرے معنی ہیں وہ بھی پرانے بزرگان کی کتابوں میں موجود ہیں کہ آخری نبی سے مراد شریعت والی نبوت ہے یعنی جو کتاب والی نبوت ہوتی ہے جو کتاب لائی جاتی ہے شریعت کی اور اس پر پھر امت کا عمل پیرا ہوتی ہے تو جو شریعتیں دی گئیں اس میں آخری شریعت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے جو قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے اور اس نے قیامت تک چلنا ہے اب اس کی بعد کسی نئی شریعت کی جو ہے انسان کو ضرورت نہیں ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری شریع نبی ہیں اور آپ کی شریعت نے قیامت تک اب نافذ العمل رہنا ہے تو ہاں آپ کی امت میں آپ کی غلامی میں ایک غیر شرعی نبی آنا یہ قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ہم وہی غیر شرعی نبی مانتے ہیں جس کی آنے کی گنجائش قرآن کریمی میں موجود ہے اور خود آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو نبی اللہ قرار دیا ہے تو یہ حکم ہے جب قرآن کریم نے بتایا ہوا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول یعنی آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کی اس عمل کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کتنا اس میں ہے اور کتنا اس پیروی میں ہے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے نبوت کا انعام دے دے جس کو چاہے صدیقیت کا انعام دے دے جس کو چاہے شہدا کا انعام دے دے جس کو چاہے صالحین کا انعام دے دے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو اس میں جہاں تک گنجائش کا تعلق ہے وہ تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا انعام ہے جس کو میں چاہیں دوں جس کو چاہوں نہ دوں تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا کوئی آ سکتا ہے یا نہیں لیکن بہرحال ایک شخص کا بطور نبی آنا اور آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا اس کا ذکر خود آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آپ ان کو حدیثہ علیہ السلام کی شکل میں مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں اور آخری زمانے میں آئیں گے اور نبی اللہ ہوں گے ہم ان کو اس شکل میں مانتے ہیں کہ کوئی آسمان پر نہیں بیٹھا ہوا حدیثہ علیہ السلام مفاد پا چکے ہیں اور کبھی بھی دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے ہاں جس شخص کے آنے کی پیش گوئی ہے کہ وہ آئیں گے اس سے مراد اسی امت مسلمہ میں ایک شخص کا حدیثہ علیہ السلام کی طرح آنا ہے کہ جس طرح حدیثہ علیہ السلام یہودیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے اسی طرح اسی امت میں ایک شخص نے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کے لیے دنیا میں وبو سونا ہے وہی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تھے کون سی کتاب لائے آپ نے سوال کیا میں نے بتا دیا ہے کہ قرآن کریم ہی آخری کتاب ہے اس کی موجودگی میں کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اور یہ نبی کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی کتاب لے کر آئے پرانے مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ حضموسا علیہ السلام کی آنے کے بعد شریعت ملنے کے بعد کئی انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماتحت آتے رہے حضرت Uh, حضرت داؤد علیہ السلام ہے حضرت سلمان علیہ السلام ہے زکریہ علیہ السلام ہے یہ کون سی کتاب لائے حضرت سلمان علیہ السلام کی کون سی کتاب ہے کوئی کتاب نہیں حضرت ذکریہ علیہ السلام کی کون سی کتاب ہے کوئی کتاب نہیں حضرت یا علیہ السلام کی کون سی کتاب ہے کوئی کتاب نہیں لیکن یہ نبی تھے تو ان کی کتابیں اگر نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نبی نہیں تھے تو قرآن کریم سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی کتاب لے کر آئے تب بھی نبی بن سکتا ہے ورنہ نہیں نبی جو ہے وہ کسی پہلی شریعت کے ماتحت ہو کر آ سکتا ہے ہاں آذو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. کا فیضان یہ ہے کہ پہلے انبیاء اللہ تعالیٰ نبی بناتا تھا لیکن یہ نبی آئندہ اگر جو ہونا ہے آضو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہونا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا تو اس پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر یہ وعدہ فرمایا ہوا ہے تو یہ وہ جواب ہے جو راوجاز صاحب نے جس کا سوال کیا جی جزاکم اللہ امین صاحب کے سوال تھے دو ان کو لے لیں پھر اس کے بعد کالرز کی طرف چلتے ہیں جی امین صاحب نے سوال کیا کہ خط کے ساتھ دو دوست گئے تھے یعنی جی امیر کابل کو جو خط لکھا گیا تو دو احمدی دوستوں کے ہاتھ وہ خط بھیجا گیا تھا جی اور امین صاحب کے بقول انہوں نے مسلمانوں والا حلیہ بنایا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور وہاں یہ خط دیا ایسی کوئی بات میں نے اس تعارف میں نہیں بیان کی تو امین صاحب کہاں سے یہ باتیں لے کر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے کیونکہ ادمسی علیہ السلام پرانے زمانے میں تو جب خط لکھا جاتا تھا تو ہاتھ کسی کے ہاتھ بھیجا جاتا تھا لیکن ادمسی علیہ السلام جس زمانے میں آئے تو اس زمانے میں ڈاک کا نظام جاری ہو چکا تھا تو حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلام نے ڈاک کے ذریعے وہ خط بھجوایا ہے کسی کے ہاتھ نہیں ہے اور ویسے بھی یہ عام عقل کی بات ہے کہ میں اگر حلیہ کوئی بنا بھی لوں لیکن جو چیز میں لے کر جا رہا ہوں اپنے ہاتھ میں اس کو پڑھ کے جس کو میں دے رہا ہوں وہ نہیں اندازہ لگائے گا کہ یہ کیا کون ہے کہاں سے آ رہا ہے تو ظاہری حلیہ بنانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جس جو چیز وہ اپنے ہاتھ میں لے کے جا رہے تھے ان کو پتا تھا کہ امیر کابل جو ہے وہ اس سے پہچان لے گا کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں تو اتنی سادہ سی بات ہے اور اسی لیے یہ ڈاک کے ذریعے خط بھجوایا گیا اور اس میں یہ بھی میں یہاں بیان کر دوں کہ چونکہ اس زمانے میں امیر افغانستان جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ نہیں آئے تھے اور وقتاً فوقتاً وہاں سے یہ جہادی جو پیغام ہے یہ اٹھتے رہتے تھے اور اس علاقے میں کئی انگریز افسروں کا قتل بھی ہوا تو چونکہ یہ خط جو ہے امیر افغانستان کو جا رہا تھا چنانچہ اس وقت کی برٹش گورنمنٹ نے اس کو خط کو پڑھا کہ اس میں کیا لکھا ہے کہیں چونکہ مسیح علیہ السلام نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو کہیں یہ تو نہیں کہ خفیہ طور پر امیر کابل سے کوئی لشکر کی درخواست کی جا رہی ہے اور گورنمنٹ کے خلاف کوئی بغاوت کا پلان بنایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے بٹالہ میں وہ خط رکا اور اس وقت کے جو انسپیکٹر تھے انہوں نے اس کی اردو نقل تیار کی اور وہ بجائی اپنے حکام کو اس کے بعد یہ خط آگے افغانستان گیا ہے تو کوئی احمدی دوست جو ہیں وہ اس خط کو لے کر امیر افغانستان کے پاس نہیں گئے اور اور نہ ہی ان کو اس وجہ سے قتل کیا گیا ہے اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ خط مسیح محدود علیہ السلام نے Uh, امیر افغانستان جو اس وقت تھے امیر عبدالرحمٰن صاحب تھے ان کو لکھا تھا جن کی 1901 میں وفات ہو گئی تھی ہاں یہ ضرور ہے کہ امیر افغانستان نے اس خط کو پڑھ کر کہا تھا کہ انجا بیا کہ ادھر آؤ ادھر بیٹھ کے بات نہ کرو ادھر آ کے دکھاؤ تو پھر میں بتاؤں تو مسی... نبی کا کام جو ہے وہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط پہنچ... پیغام پہنچا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر رایا ہوں تم مان لو اسی میں تمہارا دینی اور دنیاوی فائدہ ہے تو یہ پیغام پہنچا دیا تو اس کے بعد نبی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جگہ جگہ پھرے کہ ہاں جی کیا بات ہے آپ نے جس سے کہ میں نے بتایا ہے پانچ چھ صفوں کا یہ خط ہے تفصیل سے ہر بات اس میں آپ نے لکھ دی ہے اور مزید فرمایا کہ میری کتابیں موجود ہیں کہ میرے کیا عقائد ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں تو اتنی تفصیل سے پیغام پہنچانے کے بعد ضرورت نہیں تھی کہ آپ وہاں جائیں اور اس کے بعد یہ انیس سو ایک میں یہ بادشاہ جو ہیں ان کی وفات ہو گئی تھی حضرت مسیح مد علیہ السلام کے دو پیروکاروں کو حضرت مرزا عبدالرحمٰن صاحب حضرت عبدالرحمان صاحب اور حضرت صاحب دادا عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کو شہید کیا گیا افغانستان میں محسس وجہ سے کہ یہ احمدی ہیں اور سنگسار کر کے حضرت شہزادہ عبدالعطیض صاحب کو شہید کیا گیا جولائی انیس سو تین میں تو یہ جو کاروائی ہوئی ہے یہ سانحہ جو ہوا یہ بعد میں اس امیر کے بعد جو دوسرا امیر آنے والا تھا آیا تھا اس کے زمانے میں ہوئی ہے نہ کہ اس امیر نے کیا جس نے جس کو یہ خط بھیجا گیا تھا تو امین صاحب نے مختلف واقعات جو ہیں وہ آپس میں ملا کر ایک نئی کہانی بنا دی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ یہ دستی خط گیا تھا کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ بعد میں دو بزرگ شہید ہوئے ابوالطیف صاحب شہید رضا اللہ تعالیٰ عن ہو تو یہ ایک جماعت افغانستان میں قائم ہو چکی تھی اور چونکہ یہ لوگ جہاد اس میں کیا وجوہات تھیں مولویوں نے فتوی دیے تو یہ مجبور ہو گئے بادشاہ حالانکہ صاحبزادہ عبدالطیف صاحب شہید ایک بہت ہی بزرگ اور قابل عزت شخصیت تھیں بادشاہ کے دربار میں بھی اس لیے اس وقت کے امیر جو تھے وہ بار بار صاحبزادہ عبدالطیف صاحب شہید کو یہ کہتے گئے کہ اگر آپ میرے کان میں بھی یہ کہہ دیں کہ میں احمدیت سے توبہ کرتا ہوں تو میں آپ کو بچا لوں گا تو حضرت شہزادہ عبدالطیف صاحب شہید یہی جواب دیتے رہے کہ وہ شخص جس کے آنے کی پیش گوئی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کر گئے ہیں اور ہمارے آباء و اعداد اس کے انتظار میں اس دنیا سے گزر گئے آج جب مجھے اس کو ماننے کی توفیق ملی ہے اور دیکھنے کا موقع ملا ہے تو میں کیسے اس کو چھوڑ دوں تو آپ نے اپنی جان تو دے دی لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیت سے ہاتھ نہیں کھینچا تو یہ وہ اساری ہے جو حضرت شہزادہ ابلطیثہ شہید نے دکھائی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے براہان احمدیہ کے دور میں ہی یہ الام کر دیا تھا شاطان نے کہ دو بکریاں ذبح کی جائیں گی تو حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اس موقع پر بتایا کہ یہ وہ تعبیر ہے جو آج ظاہر ہو گئی امین صاحب جانتے ہوں گے جنگ عہد کے شہدا جو ہیں ان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں دکھایا گیا تھا کہ گائیاں جو ہیں وہ ذبح کی جا رہی ہیں جب بعد میں جنگ عہد میں شہادیں ہوئیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ تعبیر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے تعبیر بعد میں کھلتی ہے کہ وہ کیسے پوری ہوگی بات اس کا کیا مطلب تھا رویا کا تو یہ بعد میں کھلا تو یہ وہ جواب ہے بات ہے جو امین صاحب نے کی لیکن حقیقت وہ ہے جو ابھی میں نے بیان کی ہے ایک بات امین صاحب نے یہ کی تھی خط لکھنا شریعت نہیں یہ میں نے کبھی بات نہیں کی خط لکھنا شریعت نہیں قابل یعنی خلاف شریعت نہیں خط لکھنا کسی کو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے ہوئے ہیں تو خط لکھنا جو ہے وہ خلاف شریعت نہیں بلکہ میں نے کہا سنت انبیاء ہے آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے ہیں قرآن کریم نے صدر سلمان علیہ السلام کا ملکہ صبا کو خط لکھنا جو ہے اس کا ذکر کیا ہوا ہے تو دو خط جو ہیں ان یہ تو تاریخ میں محفوظ ہو چکے ہیں باقی اگر کسی نے لکھے ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہیں لیکن بہرحال یہ سب سے بڑی مثال تو آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم ہے وسلم. کہ آپ نے بادشاہوں کو خط لکھے خود نہیں گئے جانے کی ضرورت نہیں تھی آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا تو وہی کام حضرت محمد علیہ السلام نے کیا ہے اللہ سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہے اس فریکوینسی پہ آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ انشاءاللہ شاء دس بجے تک رہے گا اور اس میں تقریباً پندرہ منٹ رہ گئے ہیں چنانچہ ہمارے ساتھ اس وقت تین سامعین ہیں جو ہولڈ پہ ہیں ان کے ہم سوال لیں گے اور پھر مزید سوال ہم نہیں لیں گے جب تک ان سوالوں کے جواب نہ ہو جائیں یا اس پروگرام کا مکمل نہ ہو جائے اور جو اگر کوئی سوال رہ جائے گا تو اس کو ہم انشاءاللہ ایم 530 والی شاء اللہ لیں گے تو سب سے پہلے ہیں تارک احمد صاحب طارق احمد صاحب آپ ایر پہ ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی طارق صاحب جی. کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ ٹورانٹو جی. سے ट्रौنٹو سے جی بسم اللہ جی جی, جی بے, آ کے ہمارا جہاد منا کر دیا تھا جب انگریز نے آ کے تو انویڈ کیا انڈیا کو جی تو اس وقت وہ مسلمان جہاد کا رہے تھے ان کے خلاف تو یہ تھوڑی غلطی کر دیں کہ میں نے, نے کہا تھا کہ وہ اس پہ تو ہندو مسلم سکھ سارے قوم میں رہتی تھی تو ان پہ تو فتو ساد نہیں آ سکتا تھا جہاد کا ٹھیک ہے اچھا جی یہ آپ تھوڑا کلیئر کر چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ تارک صاحب اگلے مہمان ہیں محمد تکی صاحب اور یہ ان کی بات, ان سے بات کرتے ہیں جی تقی صاحب اپ ایر پہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم میں ایک چھوٹا سوال ہے کہ ہم لوگ جتنے اہل سنت ہیں وہ اس خاطر یقین نہیں رکھتے کہ Mirza sahab پیغمبر ہیں یا رسول ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی کبھی آخری آخری آخری آخری جی. آپ ساتھ میں صاحب کو پیغمبر رسول بھی بنا رہے تو یہ چلیے تقی صاحب آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں ٹورنٹو سے ٹورنٹو سے شکریہ شکریہ اور آخری ہمارے جو ہیں سامین جن کا سوال لیں گے وہ ہیں امین صاحب آپ ایر پہ ہیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ جی واحد مضبا صاحب کی ساری گفتوں کو سنی جی سنیبا <سلام> صاحب, صاحب, صاحب بلوچ صاحب جی مصباح بلوچا صاحب معذرت بلوچ جی جی بہت نسارہ جی اس لیے بگڑ گئے کہ ان کی کتاب کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی اور آپ نے اپنے دوران گفتوں کو کہا کہ ہر عالم نے اپنا اپنا نوز بلہ قرآن بنا لیا ہے حالانکہ قرآن پھر آپ کہیں گے کہ میں نے ایسا نہیں کہا ابھی ابھی آپ نے کہا تو ہاں قرآن کی ذمہ داری تو اللہ نے انا اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کتابیں ہونی چاہیے ان کی بات یہ صاحب نے جو بیاسی چوراسی کتابیں لکھ بیٹھے ہیں اپنی طرف سے اور کہتے ہیں مجھے فرشتے نے آ کے بتایا مجھے اللہ کا حکم ہوا تو بھائی جو نبی کو اللہ کا حکم اور فرشتہ آ کے بتاتا تھا وہ شریعتی تو ہوتی تھی اور میرا آخری سوال آپ ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ نوزب اللہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور وفات پانے والا بندہ کبھی بھی واپس نہیں آتا مرزا صاحب کی ایک ایک کتاب میں ہزار دفعہ پڑھو آپ میں وہی عیسا ابن مریم ہوں جس کی آنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارت کی تو ایک آدمی فوت ہو گیا آپ لوگوں کے بخوش واپس کیسے یعنی کہ آپ ہمیں منع کر رہے ہیں آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ فوت ہوا وہ آدمی واپس نہیں آ سکتا اور آپ کہتے ہیں آپ کی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں وہی چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ امین صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے تھوڑے سے وقت میں تین سوال مکمل کر لیا جیسو صاحب صاحب اور جی طارق صاحب کا سوال تھا کہ کسی غیر احمدی دوست نے یہ کہا کہ آپ نے آکے کے یعنی مرزا صاحب نے آ کے جہاد منع کر دیا جی تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اگر جہاد منع کر دیا تو جو تو آپ پر ایمان لائے چلیں وہ منع ہو گئے جو آپ پر ایمان نہیں لائے ان کو کن نے کس نے روکا ہوا تھا جہاد کرنے سے جو اس وقت کے علماء تھے وہ تو حضرت مرزا صاحب کو نہیں مانتے تھے یا حضرت مرزا صاحب کے کہنے پر وہ جہاد سے رکے ہوئے تھے ورنہ جہاد کرنے کے لیے تیار تھے ان کو کس نے روکا ہوا تھا کہ وہ جہاد نہ کریں کسی نے نہیں روکا ہوا تھا تو وہ جہاد کرتے نہ بریلوی حضرات نہ دیوبندی حضرات نہ وہابی حضرات وحابی, یعنی اہل حدیث حضرات تو کسی نے بھی جہاد جو ہے نہیں کیا اس وقت جب عظم مسیح علیہ السلام نے اعلان کیا اٹھارہ سو نوے میں اس وقت کون سی مسلمانوں کی تحریک تھی یا کون سے مسلمان علمات تھے جو جہاد کر رہے تھے ان کو تو بلکہ زیادہ اٹھ اٹھنا چاہیے تھا کہ میزہ صاحب نے اگر منع کر دیا تو یہ غلط ہے ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ درست ہے اور ہم جہاد کر کے دکھاتے ہیں تو ان کو جہاد کرنا چاہیے تھا اس زمانے میں انہوں نے کیوں نہیں کیا تو بیٹھے وہ خود رہے اور الزام دیتے ہیں میزہ صاحب پہ کہ انہوں نے جہاد سے منع کر دی تو جن ج, باقیوں کو جو نہیں مانتے تھے حضرت مرزا صاحب کو ان علماء کو کس نے منع کیا کہ آپ جہاد پہ نہ جائیں کوئی ایک شخص جو ہے وہ نہیں اٹھا جا انگریزوں کے خلاف تو کیا وہ حضرت مرزا صاحب کی پیروی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ چونکہ مرزا صاحب نے ہمیں منع کر دیا ہم نہیں جائیں گے حالانکہ ویسے کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں اور اس میں آپ پیروی علما حضرات پیروی رہے تھے کہ مرزا صاحب نے چونکہ اعلان کر دیا اس لیے ہم نہیں جائیں گے تو یہ ایک ایسا الزام ہے جو ہمارے بھائی لگا تو دیتے لیکن سوچتے نہیں کہ ہمارے اپنے علماء اس وقت بیٹھے تھے انہوں نے کیوں نہیں یہ جہاد کیا ان کو کس نے روکا ہوا تھا تو آپ اس زمانے میں بتائیں مسیح معود علیہ السلام مرزا غلام احمد کا علیہ السلام اٹھارہ سو انانوے میں دعویٰ کرتے ہیں اور انیس سو آٹھ میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے اس زمانے میں آپ مجھے ایک تحریک بتائیں جہاد کی جو انڈیا میں اٹھی ہو انہوں نے جہاد کا اعلان کیا ہو سارے چپ کر کے بیٹھے تھے اور جہاد کے قائل بھی تھے لیکن کوئی بھی انگریز حکومت کے خلاف نہیں نکلا الٹا سر سید احمد خان صاحب اپنے اخبار میں یہ لکھتے رہے کہ جہاد کے متعلق جو تعلیم مرزا غلام احمد قادیانی علیہ صاحب نے دی ہے وہی درست ہے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے تو یہ سر سید احمد خان صاحب نے اپنی اخبار میں لکھا تو یہ آپ جو دوست ہیں ہمارے ہم سے جب یہ الزام لگاتے ہیں تو وہ اپنے علماء کا حال بتائیں کہ اس زمانے میں ان کے علماء نے کیا کیا وہ کیوں جہاد سے رکے رہے تو ایسی اور اس میں اور کئی حوالے ہیں خود مولوی حضرات کے جنہوں نے کہا کہ انگریز حکومت کے خلاف یعنی انڈیا جو ہے ہندوستان جو ہے وہ دارالحرب نہیں ہے دارالاسلام ہے اس لیے یہاں جہاد فرض نہیں ہے یہ ان کے حوالے بھی موجود ہے تو یہ الزام دینا احمدیوں کو کہ وہ انہوں نے یہ بات کر دی اور خود اپنے حوالے سے خاموش رہنا اور اس کا کبھی بھی اظہار نہ کرنا کہ ان کے اپنے علماء اس وقت کیا کر رہے تھے یہ خاموشی بتاتی ہے کہ ان کے دل کے اندر چوری ہے اس کو چھپانے کے لیے احمدیوں پر یہ الزام لگاتے ہیں دوسرا سوال تک صاحب کا تھا کہ آخری نبی جب مانتے ہیں معذو صلی اللہ علیہ وزا صاحب کیسے نبی ہو گئے اہل سنت والجماعت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں اس میں آ... میں پھر یہ کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں حوالوں والی اہل سنت والجماعت کے علماء کے ہی حوالے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں شریعت کے لحاظ جہاں تک غیر شریع نبی کا تعلق ہے وہ آ سکتا ہے تو یہ اہل سنت والجماعت کے ہی حوالے ہیں اگر ہم کئی دفعہ یہاں پڑھ چکے ہیں اب وقت چونکہ کم ہے میں اس کو نہیں پڑھتا لیکن اگر آپ کو نہیں ملے یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ جرت کریں کہ کہیں کہ وہ حوالے کہاں ہیں مجھے دکھائیں تو پھر میں آپ کو دکھاؤں تو جو مطلب آپ کے اہل سنت والجماعت کے ان بزرگان کا ہے وہی مطلب ہمارا ہے جماعت احمدیہ کا جو ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم آپ کے نزدیک کافر ہیں اس بات کی بنا پر تو یہ اپنے علماء سے کہیں کہ ان علماء ان بزرگان کے نام کی فہرست بنا کر یہی فتویٰ ان پر بھی لگا دیں تاکہ حساب برابر ہو جائے اور ہم جو آئے دن یہ بات کرتے ہیں اس کا آپ کو اس سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے تو اہل سنت والجماعت کے بزرگان میں یہ بات موجود ہے کہ خاتم النبیین سے مراد آخری نبی سے مراد شریعت والی نبوت ہے اور اب کوئی شریعت نہیں آئے گی جہاں تک غیر شری نبی کا تعلق ہے اس کا آنا امت مسلمہ میں کوئی بعید از شریعت یا خلاف شریعت بات نہیں ہے آگے امین صاحب کے سوال ہیں جی ہاں جی یہ پہلا سوال تھا کہ قرآن کریم جو ہے اس نے محفوظ رہنا ہے انا نخن و نزل نہ ذکر و ان لہو لحا یہ بالکل درست ہے کہ قرآن کریم نے قیامت تک موجود رہنا ہے دی. لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی صحابہ نے عرص کی عضور کئی فخ اصل العلم ہوا کتاب اللہ بین نان والم ہوا بنا آنا کہ حضور علم کیسے اٹھ جائے گا علم جو ہے قرآن کریم سے بڑھ کر تو کسی کتاب نے علم نہیں دینا وہ ہمارے درمیان موجود ہے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور آئندہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے اس طرح نسلن باد نسل یہ کتاب سکھاتی سکھائی جاتی رہے گی تو اس کے ہوتے ہوئے کیسے علم اٹھ جائے گا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دے رہے ہیں اتورات ات و انجیل یہود فما یونین ہوں کہ یہود و نصارہ کے پاس تو رات اور انجیل تھی ان سے انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا تو امین صاحب بتائیں کہ اس حدیث کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب دینے کا کیا مطلب آگے سے صحابہ نے کیوں نہیں سوال اٹھایا کہ قرآن کریم تو نہیں بگڑے گا حضور نے قرآن کریم کے بگڑنے کی بات ہی نہیں کی قرآن کریم کی موجودگی میں علماء کے بگڑنے کی طرف اشارہ تھا کہ اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا تو صحابی عرض کر رہے ہیں صحابہ ارض کر رہے ہیں کہ حضور قرآن کریم کی موجودگی میں ہم کیسے علم کیسے اٹھ جائے گا اور آذور صلی, صلی اللّہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تورات اور انجیل کی موجودگی میں یہود و نصارہ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہوا تو اس جواب سے ہر معقول ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات بیان فرما رہے ہیں تو اگر یہ بات نہیں ہے تو امین صاحب بھی سمجھا دیں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ صحابہ کے عرض کرنے پہ عضور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تورات اور انجیل کی موجودگی میں یہود و سارا نے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہی حال میری امت میں ہوگا کہ علم اٹھ جائے گا اور قرآن کریم کے بگڑنے کی ہاں عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی جن کے بگڑنے کی بات کی ہے وہ امین صاحب کو پتہ ہی ہے کہ کن کے بگڑنے کی عضور نے بات کی ہوئی ہے پھر امین صاحب بات کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کتابیں لکھی ہیں اسی یہ کتابیں لکھی ہیں اس میں کسی بھی کتاب کو حضرت مرزا صاحب نے شریعت کی کتاب نہیں ٹھہرایا میں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بعض نبیوں کو شریعت دے کر بھیجتا ہے اور بعض نبیوں کو بغیر شریعت کے بھیجتا ہے تو شریعت کی کتابیں موجود ہیں اس میں آخری کتاب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم ہے تو حضرت مرزا صاحب نے جو کتاب لکھی ہے کتابیں لکھی ہیں آپ بتائیں کس کتاب کو فرمایا کہ یہ آئندہ شریعت ہوگی پچھلی شریعت منسوخ کسی ایک کتاب کے بارے میں نے یہ نہیں کہا تو قرآن کریم کی موجودگی میں آپ نے اسلام سکھانے کے لیے دین سکھانے کے لیے بخاری مسلم ترمزی سنن نسائی ابن ماجا وغیرہ موجود ہیں تو یہ حضرت مسیم علیہ السلام نے کسی کی کتاب کو شریعت کی کتاب نہیں ٹھہرایا قرآن کریم کی تفسیریں ہیں جو آپ نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں اور ہمایہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معنی سمجھائے ہیں ان کا تیسرا سوال ہم اگلی فریکوینسی پہ لیں کیونکہ اب وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے مصباح صاحب آپ <laughs> کا شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے ہمارے سامعین کے سوال کے جوابات دیے کنٹرولز پہ انیس احمد صاحب تھے ان کا شکریہ جن کی مدد سے یہ پروگرام ہم پیش کرتے ہیں اور سب سے زیادہ سامعین آپ کا شکریہ کہ نے وقت نکالا اور ہمارا پروگرام سنا اس پہ ہمارا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے اب آپ, آپ کے ساتھ انشاءاللہ چندی لمحوں میں ہم ایم 530 پہ دوبارہ رابطہ کریں گے اس وقت تک کے لیے مکرم نظیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ, بار زندہ, بار زندہ, بار زندہ, بار احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیات زندہ زندہ زندہ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 احمدی یا زندہ بار احمدی زندہ بار احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب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 دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی ہے زندہ باد احمد یا زندہ باد احمدی ہے زندہ باد مدت زندہ باد احمدیعت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زند زندہ بات زندہ بار